اللہ علیہ وسلم کے مناسب کے بعد صحابہ کے مناقب آتے ہیں اور صحابہ کے مناقب میں سب سے پہلے چار حضرات کے مناقب کا ذکر آتا ہے مناقب کی روایات اتنی زیادہ ہیں کہ بعض اوقات سطحی نگاہ سے یہ شبہ بھی ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ سے بعض فرقے بھی بن گئے ہیں تفرودات بن گئے ہیں اور اہل تشیوں نے وہ مذہبی اختیار کر لیا کہ حضرت علی تمام صحابہ سے افضل ہیں ایسا ہے نا کا جو تفصیلی یا فرقہ ہے ان کی تفضیلی جو ان کا مکتبِ فکر ہے وہ دیگر صحابہ پر تبرہ نہیں کرتے ان کے مذہب میں تبرہ نہیں ہے برا بھلا کہنا نہیں ہے مگر وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی تمام صحابہ سے افضل ہیں اس لیے کہ ان کے اپنے فضائل و مناقب ہیں بہرحال جب گہرائی سے ان روایات کو دیکھا جائے تو نتیجہ وہی ہے کہ سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت عمر ہے پھر حضرت عثمان اور حضرت علی کے چوتھے ہونے میں تو کوئی شک و شبہ ہے ہی نہیں اس لیے امام احمد بن حمل رحمہ اللہ کا ارشاد ہے کہ ملم مل یورپ دلی فہو اول من ہماری اہل ہی جو حضرت علی کو فضیلت میں اور ترتیب خلافت میں چوتھا نہیں مانتا وہ اپنے پالتو گدے سے بھی زیادہ جاہل ہے یعنی یہ تو اتنا کھلا مسئلہ ہے بالکل ایک بدیہی اور واضح مسئلہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے بارے میں جو ایک مشہور خطاب ہے جو حجرت الوداع سے واپسی پر آپ نے راستے میں خم کے تالاب میں غدیر خم پر وہاں پہ آپ نے تقریر کی تھی اور وہاں پر آپ نے تقریر کے اسنا میں آپ نے فرمایا تھا کہ من کن تو فعلی مولا اب مولا کے بہت سے معنی آتے ہیں آپ اس کو دوست کے معنی میں لے لیں تب بھی ٹھیک ہے ظاہر جس کی رسول اللہ علیہ وسلم سے دوستی علی سے دوستی ہے ہی نا دوست کا دوست دوست ہوتا ہے آنکھا اور سردار کے معنی میں لے لیں تب بھی بالکل مناسب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر مومن کے سردار ہیں نا اور حضرت علی بھی ہیں سب کے ہم سب کے سردار ہیں اس میں کوئی شک و کی بات نہیں ہاں اس روایت کی وجہ سے جو رواف حضرت علی کو خلفائے ثلاثہ پر فضیلت دیتے ہیں وہ بات ٹھیک نہیں وہ بات ٹھیک نہیں ہے اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ ان تینوں خلفاء کی حضرت علی نے اقتداء کی ہے ان تینوں خلفاء کی حضرت علی نے اقتداء کی ہے انہیں اپنا سردار مانا ہے بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے رازوں سے بھی حضرت علی کو آگاہ کیا تھا ایک صحیح روایت میں جو امام حاکم نے نقل کی امام زہبی نے اس کو صحیح کہا ہے اس میں آپ نے حضرت علی سے فرمایا کہ میرے بات تمہیں ایک مصیبت کا سامنا ہوگا ایک آزمائش کا ستلقہ ممبادی جہدن ایک بڑی آزمائش آئے گی میرے بعد تم پر اس سے مراد نہیں کا دور خلافت تھا اب یہ زمانہ شروع ہو چکا تھا وہ جہد اور وہ آزمائش کا ٹائم شروع ہو چکا تھا اور حضرت علی طبعی طور پر اقتدار کے ہرگز طالب نہیں تھے عقلی طور پر ایک ذمہ داری کو قبول کرنا وہ الگ چیز ہے آپ دیکھیں کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے انہیں اب لگ رہا تھا کہ وقت آخر ہے تو بخاری کی روایت میں کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی علیہ نے حضرت علی سے کہا بخاری کی روایت حضرت علی سے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ نبی وسلم کے پاس جاتے ہیں بلکہ انہیں سے کہا تم جا کے بات کرو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت اور خلافت اگر وہ ہمارے لیے ہے تو ہمیں آپ بتا دیں اس کا اعلان فرما دیں اور اگر نبی بہ و سلم نے ابھی اس بارے میں کوئی فیصلہ نہیں فرمایا ہے تو آپ انہیں کہہ کے فیصلہ کروا لیں یا رسول اللہ نیابت ہمیں دے کے جائیے گا یہ کون کہہ رہے ہیں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ اور یقیناً ان کے اس قول کے اندر کوئی دنیا داری کا شائبہ نہیں تھا وہ یہی سمجھتے تھے کہ ہمیں جو شرف حاصل ہے حضرت عباس و ہیں نا رسول اللہ علیہ وسلم کے کہ ہمیں جو شرف حاصل ہے اس کی وجہ سے امت ہم پہ بالکل متحد ہو جائے گی لیکن حضرت علی نے کیا فرمایا حضرت علی نے عجیب بات فرمائی اور وہ بات کے اندر بھی حکیمانہ بات ہے دیکھیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں علی کے بھی چچا ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ایک حضیرت کے لحاظ سے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اس کی تو بات نہیں ہوتی لیکن ایک عمر کا ایک رشتے کا ایک احترام تھا وہ خود یہ ہمت نہیں کر رہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم ہے جا کے یہ بات کریں حضرت علیہ وسلم کریں تم جا کے بات کرو تو حضرت علیہ نے عجیب بات فرمائی بخاری شریف میں ہے اور اس کو وہ بات کرنے میں ایک حکیمانہ انداز تھا کہ چچا مطمئن ہو جائے ایسا کام چچا نہ خود کریں نہ مجھے کہیں کہا کہ چچا اگر رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا تو پھر پھر تو قیامت تک بنو ہاشم کو خلافت نہیں ملے گی نس ہو جائے گی کہ بنو ہاشم کو خلافت نہیں ملنی راسم یا تو یہ حضرات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج شناس تھے ان کو پتہ تھا اور خاص طور پہ حضرت علی کی میں یہاں بات کر رہا ہوں کہ اتنے مزاج شناس تھے کہ انہیں پتہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آل اولاد کو قربانیوں میں آگے رکھتے ہیں مناسب میں آگے نہیں رکھتے وہاں اندازہ تو باس کو بھی تھا ورنہ خود جا کے بات کرتے ہیں تو وہ خود بات کرتے ہوئے قطرا رہے تھے آسلم کا اتنا مزاج وہ بھی سمجھ کو پسند نہیں کریں گے تو حضرت علی سے فرمایا اور انہوں نے زیادہ قوت سے سمجھا کہ یہ بات نہ ہمارے حق میں ہے نہ امت کے مسالے کے حق میں ہے تو یہ بات میں نے اصل میں بیان کس لیے کی اور امام بخاری نے کس لیے بیان کی صرف یہ واضح کرنے کے لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو روافذ کہتے ہیں کہ حضرت علی خلیفہ بلا فصل تھے نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں وسیعت کی تھی بات غلط ہے اگر یہ بات ہوتی تو وہ کہتے ہیں کہ چلو اور آپ بھی کہتے ہیں چلو دونوں جا کے لے لیتے ان دونوں کا مشترکہ مزاج دونوں کی مشترکہ رائے یہی بن رہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آل اولاد کو مناسب کے اندر پیچھے رکھنے والے آگے کرنے والے اور اس میں ایک حکمت بھی تھی بہت بڑی حکمت تھی کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کے لیے یا عباس کے لیے خلافت لکھوا دیتے تو یہ مستشقین یہ غیر مسلم یہ یہودی نصرانی جو اسلام کے اعتراض کے لیے بہانے ڈھونڈتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ نبوت تھی ہی اس لیے تاکہ اپنی اپنی اولاد کو اپنے خاندان کو دنیا پر مسلط کر کے جائیں تو اس کا موقع ہی نہیں آیا اللہ کی قدرت نے اللہ کی حکمت کاملہ نے اور ان حضرات کی بصیرت نے معاملے کو اس جانب کر دیا اس کو کر دیا کہ حضرت ابو بکر آ گئے ٹھیک ہے حضرت علی حضرت آگے حضرت عمر آ گئے حضرت عثمان آ گئے تینوں نبی وسلم کے خاندان سے نہیں تھے لیکن چونکہ خاندان نبوت کو بھی اس شرف سے سرفراز کرنا تھا اس لیے جب ایک اچھی خاصی مدت گزر گئی تو اس کے بعد حضرت علی کو بھی اللہ کی طرف سے یہ منصب ملنا تھا اور آپ کو مل گیا اور حضرت علی کے خلیفہ ہونے میں کچھ شک و شبہ کی گنجائش بھی نہیں تھی اور اس کی وجہ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں انہوں نے ایک اعلان کیا تھا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی باتیں وہ ایسی ہوتی ہیں جو وہ بات کہتے تھے نا اس قسم کا ایک آئین ہوتا تھا ایک قانون ہوتا تھا تو خطبے کے اندر انہوں نے کہا کہ امر خلافت جب تک اہل بدر میں سے کوئی ایک آدمی بھی ہے کسی دوسرے کے لیے نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے یہ بات انہوں نے کہہ دی پھر بدری حضرات جو تھے ان میں سے بھی اپنے آخری زمانے میں آپ نے چھ حضرات کی وہ شورا بنائی اس شورا نے دو حضرات پر انحصار کر لیا کہ ان دونوں سے زیادہ افضل کوئی نہیں ہے ان دونوں سے بہتر کوئی نہیں ہے عثمان و علی ٹھیک ہے اب ان دونوں میں سے عثمان کے حق میں اس ٹائم بات ہو گئی کہ وہ خلیفہ اب جب وہ نہیں رہے تو حضرت علی کے سوا کون تھا کوئی بھی نہیں تھا تو اس لیے حضرت علی کی جب بیعت کی بات چلی ہے تو مہاجرین و انصار نے اور سب سے پہلے حضرت علیہ زبیر جو عشہ مبشرہ میں سے تھے انہوں نے آ کے آپ کی بیعت کی ہے اور اس بیعت کے اندر کوئی جبر نہیں تھا کوئی اقرا نہیں تھا یہ تاریخ کا مشکل ترین مقام ہے یا مشکل مقامات میں سے ایک مقام ہے حضرت علی کی بیعت ہے کیونکہ اس موقع پر جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کل جو بات ہوئی کس طریقے سے فتنہ پھیلا اور کس طرح اگر عثمان کو شہید کیا گیا صرف وہی لوگ تو نہیں تھے جو مدینہ آئے تھے ایک اچھا خاصا نیٹ ورک ہوتا ہے غلط باتیں پھیلانے کا افواہیں پھیلانے کا بلکہ پہلے تو غلط ذہن سازی ہوتی ہے غلط باتیں پھیلائی جاتی ہیں غلط روایات وہ افواہیں ہوتی ہیں بعد میں جھوٹی روایات یا ضعیف روایات بن جاتی ہیں اس قسم کی جھوٹی روایت کہنا بہتر ہوگا فاؤں کو تو یہ چیزیں معاشرے کے اندر چل رہی تھیں اور جیسا میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو قوی اندیشہ تھا کہ میری شہادت تو یقینی ہے اور اس کے بعد حضرت علی پر لوگ تو لگائیں گے اور لوگوں سے مراد ہوئی ہے جو غلط باتیں پھیلا رہے ہیں اس بات کو مشہور کر دیں گے تو حضرت علی کی پھر بحث سے متعلق بھی غلط باتیں مشہور ہو گئیں اور ان غلط باتوں کے اندر ایک بہت بڑی انک غلطی وہ یہ ہے کہ حضرت علی کی بیعت کرانے والے وہی تھے جو حضرت عثمان کے قاتل تھے حضرت علی کی بیعت کرانے والے سبائی تھے وہ بلوائی تھے وہ باغی تھے وہ گنڈے تھے حضرت علی کی بیعت انہوں نے جبرن کروائی روایات تاریخ میں ہیں اس کا میں انکار نہیں کرنا تاریخ میں روایات نہیں ہیں احل سنت کی کتب کے اندر روایات موجود ہیں تبری میں روایات موجود ہیں ٹھیک ہے لیکن روایات کو لینے کا مسترد کرنے کا اصول و ضابطہ کیا ہے وہ کل میں آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں ایک بار پھر اس کا خلاصہ دو لفظوں میں دوہرا دیتا ہوں کہ کسی بھی صحابی کے خلاف کسی بھی صحابی کے خلاف جس صحابی کی صحابیت وہ ثابت ہے اس کے خلاف کوئی ضعیف روایت قابل استدلال نہیں ہوگی جس سے اس کی ذات مجرو ہوتی ہے اب آپ یہ بتائیں کہ اگر میں فی صحابہ کرام کو چھوڑ کے میں سے مدرسے کی بات کرتا ہوں کہ اگر کسی مدرسے کے ایک شریف آدمی اس کا محتمم بنایا گیا اور آپ باتیں یہ سن رہے ہیں اخبارات کے اندر آ رہی ہیں سوشل میڈیا پہ چل رہی ہیں کہ مدرسے کو جو علاقے کے گینگ وار میں جو ملوث لوگ ہیں انہوں نے محتم بنایا ہے مدرسے کے اساتذہ کا تو کوئی دخل ہی نہیں تھا اس میں تو آپ بتائیں یہ اس پر تان ہے یا اس کے حق میں ہے آپ کسی بھی شخصیت کو لے لیں ابھی ہمارے بہت سے محبوب اور محترم شخصیات پاکستانی میں لیں میں نام کسی کا نہیں لیتا لیکن آپ اپنے ذہن میں تصور کر لیں جو آپ کے نزدیک زیادہ محبوب ہے اور کوئی منصب ہے اس کا اس منصب کو سامنے رکھیں اور بتائیں کہ ان کے بارے میں اگر آپ کے سامنے یہ باتیں کی جا رہی ہیں چاہے بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں اور چاہے وہ بہت سی کتابوں کے اندر یہ گئی یاداشتوں میں آ سوشل میڈیا میں آ اخبارات میں آ کہ ان کو یہ منصب دینے میں نیک و صالحین لوگ ان کا عمل دخل نہیں تھا ان کو جناب گن پوائنٹ پر بدماشوں نے ہنڈوں نے یہ منصب دیا ہے آپ بتائیں اس سے بڑی اس کی توہین کیا ہوگی اس کا تو لازمی نتیجہ یہ نکلے گا نا کہ وہ بندہ خود بھی بہت غلط ہے کہ اس نے وہ منصب حاصل کرنے کے لیے گندے لوگوں کو استعمال کیا ہے ایسا ہے پھر آپ لاکھ یہ کہنے کے اگر آپ یہ مان لیتے ہیں پھر آپ لاکھ تو کہتے پھریں ہیں کہ جی یہ مطلب نہیں تھا ان کی ذات پہ کوئی حملہ نہیں ہو رہا ہم تو ان لوگوں کو برا کہہ رہے ہیں جنہیں ان کو بٹھایا تھا آپ بتائیں کوئی شریف آدمی کہ چھوٹا سا منصب بھی فساق و فجار سے لے گا ہمارے اور آپ کے کمزور ایمان ہیں کمزور اعمال ہیں کہ ہم یہ گوارہ کرتے ہیں کہ کوئی غنڈہ اور بدماش ہمیں کہ آؤ جی آپ کو یہ فلاں کام دیتا ہوں جی آئیں جی اپنے ڈیرے پر آپ کو ہم جو نام بناتے ہیں آپ اس سے تو تنہائی بہتر ہے تم سے میں کچھ لوں اس سے تو مر جانا بہتر ہے ایسے ہی کہیں تو ایک عظیم صحابی کے بارے میں یہ تصور کرنا کتنا غلط ہے بہت غلط ہے اور اگر کوئی آدمی اس پہ جزم کر لے تو میں کہتا ہوں یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو انسان کا ایمان خراب کر سکتی ہے بات میں یاری اگر زیادہ بڑھ جائیں تو پھر ایمان بھی خراب کر سکتی ہے نا لیکن یہ چیزیں تاریخ میں موجود ہیں لیکن اب یہاں سے تبری کو لے لیں گے تبری کے اندر یہ روایت موجود ہیں تو کیا امام تبری نے ان روایات کو نقلی اس لیے کیا ہے کہ حضرت علی کی خلافت کو سبائیوں کی خلافت قرار دیں حضرت علی کو ان کا ایجنٹ قرار دیں حضرت علی کو ان کے ہاتھ میں کٹپولی پتلی کے شکل میں ظاہر کریں قطن ایسا نہیں امام تبری نے وہ روایات بھی نقل کی ہیں جو اس قسم کی ہیں امام تبری نے وہ روایات بھی نقل کی ہیں جو اس کا رد کر رہی ہیں ٹھیک ہے جو روایات اس غلط ذہنیت کا رد کر رہی ہیں وہ قوی اسناط سے ہیں وہ صحیح اسناد سے ہیں وہ حسن اسناد سے ہیں اور بعض میں ضعیف روایات بھی ہیں یعنی حضرت علی کی خلافت مہاجرین و انصار کے اتفاق سے ہوئی یہ صحیح روایات سے بھی ثابت ہے حسن روایات سے بھی ثابت ہے ضعیف روایات سے بھی ثابت ہے اگر صحیح اور حسن روایات نہ بھی ہوتی صرف ضعیف ہوتی تو ایک طرف وہ ضعیف روایات ہیں جو منفی جا رہی ہیں ایک طرف ہوئے جو مثبت جا رہی ہیں تو آپ بتائیں کہ یہ تعارض ہے کہ نہیں تو تعارض میں وجہ ترجیح بھی کوئی ہوتی ہے کہ نہیں تو یہاں وجہ ترجیح تو یہی تھی کہ صحابہ کے بارے میں اور اتنے بڑی صحابی کے بارے میں منفی روایات بھی مثبت بھی ہیں تعارض ہو گیا ہم عقلاً اور ان کو ترجیح دیں گے جو ان کی اچھی صفت کے حق میں جاتی ہیں جو قرآن نے جو ان کا ایک نقشہ بتایا اس کے مطابق جاتی ہیں ایسا ہے جی اور یہاں تو اس سے بڑھ کر صحیح روایات موجود ہیں ایک صحیح روایت بھی ہو وہ بہت سی ضعیف روایت سے ٹکر جائے وہ ضعیف روایات وہ من کر شمار ہوتی ہیں وہ ساقط ہو جاتی ہیں تو ان مرخین نے ان چیزوں کا نقل کیا تاکہ لوگوں کو بتائیں کی غلط لوگوں سے کیسی باتیں مشہور ہو رہی تھی سکھارا سے کیا باتیں چلی آ رہی تھی بات سمجھ میں اس زمانے میں رجال کا علم اتنا عام تھا کوئی بھی حدیث پڑھنے پڑھانے والا اور رجال سے بے خبر ہو ہی نہیں سکتا تھا تو صحیح اور ضعیف روایت ان کے نزدیک اتنی واضح ہوتی تھی کہ آج کوئی ایسا کام کرے اللہ کرے کوئی کرے تبری میں یا جو بھی کتب تاریخ ہیں ان میں خاص طور پہ جو صحیح روایات ہیں ان کو سبز کلر کے اندر کر دے وہ سبز کریں پرنٹنگ ان کی الگ ہو فور کلر پہ ان کی سبائی کریں جو حسن ہیں ان کو نیلا کر دے جو ضعیف ہیں ان کو جناب براؤن کر دے جو موضوعات ہیں ان کو سرخ کر دیں وہ دیکھتے ہی ایک نظر میں پتہ چل رہا ہے کہ صحیح کون سی ہے ضعیف کون سی حسن کون سی ہے بالکل ہی ضعیف اور مردود کون سی ہے دیکھنے سے ایک نظر سے پتہ چل جاتا ہے پھر آپ دھوکا کھائیں گے پھر کوئی دھوکا نہیں کھا سکتا لیکن ہم دھوکا کھا رہے ہیں تو اس کی وجہ ہماری اپنی کم علمی ہے اس زمانے کے علماء کے سامنے ان رنگوں کی ان کلر کی ان کو ضرورت نہیں تھی ہماری اپنی کمزوری کی وجہ سے ہمیں فور کلر کی ضرورت ہے پہلے زمانے میں ہم لوگ نورانی قاعدہ پڑھتے تھے بالکل سادہ ہوتا تھا ایک ہی کلر بلیک سارا بلیک اینڈ وائٹ اب بچے جو نا وہ کچھ اور دلچسپیاں ان کے لیے اور رنگینیا ادھر ادھر نظر آتی ہیں تو ان کو ذرا یکسوئی دلانے کے لیے نورانی قاعدے بھی رنگ برنگی ہوتا ہے زبر کے الگ رنگ ہے زیر کا الگ رنگ ایسا ہے کہ نہیں اب ہمیں تاریخ کے اندر اس طرح پہ کام کرنے کی اس طرف پہ تباد کرنے کی ضرورت ہے وہ تباد تو بعد میں ہوگی پہلے وہ تحقیق تو ہو روایات کی ایسی فور کلر بکھیر دینے کا تو کوئی فائدہ نہیں <تصفح> میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت علی کی خلافت کا صحابہ کے ہاتھ پر مہاجرین و انصار کے ہاتھوں پر منعقد ہونا یہ چونکہ صحیح روایات میں ہے تو اسی لیے جب آپ کتب عقائد میں آپ جائیں گے نا وہاں پر آپ کو یہ ضعیف اور مردود روایات آپ کو نہیں کتب عقائد میں چھانٹی کر کے پکی ٹھکی چیز لے کے آتے ہیں وہاں پر تمام کتب عقائد جب حضرت علی کی خلافت کو بیان کرتی ہیں تو آپ کو اتفاق نظر آئے گا کہ حضرت علی کی خلافت انہیں لوگوں نے کی ہے کہ جنہوں نے حضرت عبو بکر و عثمان و علی جو ان میں زندہ تھے بہت سے وفات جو ان میں زندہ تھے انہوں نے حضرت علی کی بیعت کی تھی ہے؟ جب یہ بات اس طریقے سے ثابت ہو گئی ہے تو اس کا لازمی نتیجہ کیا ہے اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ حضرت علی کی خلافت تمام عالم اسلام کے لیے تھی ٹھیک ہے اس میں یہ ضروری نہیں تھا اور نہ پہلے کبھی ہوا کہ فلاں فلاں صوبے کے لوگ کہیں گے جی ہم نے خلیفہ مانا ہے تو یہ خلیفہ ہے حضرت احبو بکر کی خلافت جب مدینہ میں منعقد ہو گئی تو اس کے بعد کیا یمن والوں سے عراق والوں سے خراسان جو دیگر جو جو علاقے مفتوح ہو چکے تھے خیر عراق تو, تو نہیں ہوا تھا مطلب اس وقت یہ جزیرۃ العرب کی بات کر رہا ہوں جزیرۃ العرب کے بہت سارے بہت بڑے علاقہ تھا جزیرت العرب نے کیا مختلف علاقوں میں اضلاع میں جا کے پوچھا گیا تھا کہ آپ مانتے ہو یا نہیں مانتے نہیں صرف اطلاع بھیجی گئی تھی بیعت کر لو حضرت ابو اکر خلیفہ ہو گئے حضرت عمر کے زمانے میں تو بہت بڑا علاقہ تھا خراسان عراق شام مصر علاقے اب وہاں پر کیا صورت حال تھی حضرت عثمان کے زمانے میں آپ خلاصہ یہ کہ جو خلیفہ بن رہا تھا اس کے زمانے میں جو جو علاقے اس وقت میں تھے جو عالم اسلام کی حدود تھیں وہ بحثیت مملکت کے ایک یونٹ تھا ٹھیک ہے جو مرکز کے اندر جو چیز آ جاتی تھی وہ پورے عالم اسلام میں نافذ ہو جاتی تھی اس کی آپ مثال یوں سمجھ لیں کہ ایک گاڑی ہے اور گاڑی کے مختلف پارٹ ہیں مختلف اس کے حصے ہیں بات سمجھ آپ جب ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھتے ہیں چابی جب آپ کے ہاتھ میں آ گئی تو پوری گاڑی پھر آپ کے ہاتھ میں وہ جدھر آپ لے کے جائیں گاڑی کو ادھر ہی چلنا ہے اگر تصور کریں فرض کر لیں گاڑی کے حصوں کو الگ الگ اختیار دے دیا جائے اور وہ کہیں جی ہم سے پہلے پوچھا جائے تو گاڑی چل سکے گی پھر ایک پہیا کہ میں نے تو بھائی ادھر جانا دوسرا کہ میں نے ادھر جانا تھا آپ گاڑی سے اتر جائیں گے پیدل ہی ٹھیک ہے بات تو ایک گاڑی اس طرح نہیں چل سکتی مملکت کہاں چل سکتی ہے اس لیے ارباب حل آقط جو مدینہ میں تھے خلافت راشدہ میں مرکز مدینہ ہی تھا حضرت علی کے دور میں بھی ابتدا جو چند مہینے تھے مدینہ میں تھے اور مدینہ کے ارباب عقد کا کی بیت وہ تمام عالم اسلام کے لازم تھی اس لیے حضرت علی اپنی خلافت کی ابتدان میں پورے عالم اسلام کے خلیفہ تھے عملن بھی عقیدے کے لحاظ سے تو تھے ہی اور شرن تو تھے ہی عملن بھی تھے حتیٰ کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے شام میں انہوں نے بھی آپ کی خلافت سے انکار نہیں کیا تھا شروع کے چند مہینے وہ بھی آپ کی اطاعت میں تھے ہاں جب آگے بات چلی ہے مطالبہ خصاص وغیرہ کے پھر آگے اختلاف بڑھائے اس میں میں آگے بات کروں گا ابھی اتنی بات میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ آپ کی خلافت پورے عالم اسلام میں تھی اس مسئلے کو آپ مزید دیکھنا چاہیں تو علامہ ڈاکٹر خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کتاب کتابیں راشدین خلفۂ راشدین کی پہلی جلد میں کئی مقامات پہ حضرت نے اس موضوع کلام کیا ہے ٹھیک ہے اس کو آپ ضرور دیکھیے اب جب دعت خلافت ہو گئی آپ کی تو اس کے بعد سب سے پہلا جو مسئلہ تھا سب سے اہم مسئلہ تھا. یہاں پہ پیچھے کوئی پریزنٹیشن میں چیز آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی نہیں آ رہی تھوڑا سا مجھے تاکہ آپ کے سامنے کچھ اہم چیزیں بھی آ جائیں کوئی سوال ہو تو اس درمیان آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اور یہ کا انگریزی ہاں یہ شیخ مغلوس کی کتب اڑتالیس پہ بہترین ہے مغلوث میم غن لام واؤس بہت ہی کام کیا انہوں نے بڑی محنت کی ایک ایک جگہ پر یہ گئے ہیں خود وہاں جا کے انہوں نے تصویریں لی ہیں نقشے بنائے ہیں ہاں کتابیں تو بہت ہیں تاریخ احمت مسلمہ کی پہلی جلد میں میں نے کتب تاریخ کا تعارف کیا ہے جو مشہور کتب تاریخ ہے ٹھیک ہے وہاں سے آپ لے لیجیے گا تاریخ محمت مسلمہ یہی رکھی ہے ٹھیک ہے اچھا یہ آپ کے سامنے نقشہ آ رہا ہے کہ جب حضرت علی خلیفہ بنے ہیں تو اس وقت میں صورتحال کیا تھی ہاں یہ آپ دیکھیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں جو علاقہ فتح ہوا تھا حضرت علی کے دور کے آغاز میں اس کا یہ نقشہ ہے ٹھیک ہے اچھا اب یہ شران اور ابتدائی چند مہینوں میں عملا یہ سارا علاقہ حضرت علی کے پاس تھا آپ کی بیعت سے کسی نے بھی انکار نہیں کیا تھا توقف کیا تھا ضرور اہل شام نے توقف کیا تھا توقف میں اور انکار میں فرق ہوتا ہے ٹھیک ہے اچھا اب اگلے مسائل کو سمجھنے سے پہلے ہمیں دو تین فقی اصطلاحات کو سمجھنا بہت ضروری ہے جب تک وہ سمجھ میں نہیں آئیں گی آگے کوئی بات سمجھ میں نہیں آئے گی دو چیزیں ہیں ایک ہے قصاص اور ایک ہے بغاوت پہلے ہم بغاوت کے مسئلے کو سمجھتے ہیں بغاوت کیسے کہتے ہیں شرن دیوان شرن کی بات کرتے ہیں تو ظاہر ہے نہ مجھے یہ اختیار ہے نہ آپ کو کہ ہم کوئی نئی تعریف اس میں گھڑے ہم نکالیں اس میں ہمیں متون کی جانب جانا ہوتا ہے یہ سارا کام پہلے علماء کر چکے ہیں کہ فقہی متون میں بغاوت کی تعریف کیا لکھی ہے ٹھیک ہے تو ہم ایک مشہور متن لے لیتے ہیں کمزور دقائق عن طاعت الامام وغلبوا على بلد یا غلب على مصر یہ دو چیزیں بغات کا جب باب شروع ہوتا ہے آپ کنز لے لیں آپ ہدایہ لے لیں آپ کو شروع کے اندر یہ نظر آئے گا تنویر البسار لے لیں رد المحتار پہ آپ چلے جائیں متون میں آپ کو یہی چیز نظر آئے گی ٹھیک ہے اس کا خلاصہ کیا نکلا آپ یہ ذرا آپ کو جو ہمارے ساتھی جو فقہ زیادہ توجہ سے پڑھتے ہیں ان کو پتہ ہوگا کہ بالخصوص فقہ حنفی کے اندر متون میں صورت مسئلہ جو ہوتی وہی تعریف ہوتی ہے جو صورت مسئلہ ہے نا وہی اس چیز کی تعریف ہے تو خرجو عن قواط الامام امام کی طاعت سے نکلے ایک شرط ہے اور دوسری غلبو و بلد کسی علاقے پر وہ غالباغ ہے یہ تاریخ میں دو چیزیں ہیں امام کی اطاعت خرجو کا مطلب ہے عدم اطاعت اس میں یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ پہلے وہ امام کی اطاعت میں ہوں پھر نکل جائیں یہ ضروری نہیں ہے مراد عدم اطاعت ہے ٹھیک ہے اور غلب و اعلی بلد کے اندر بھی شارحین نے واضح کیا کہ بلد کی قید جو ہے وہ احترازی نہیں ہے یعنی یہ ضروری نہیں کہ بلد کے اوپر قابض ہوں شہر پہ قابض ہوں اگر وہ پہاڑوں پہ قابض ہو گئے انہوں نے جنگلوں میں مورچے لگا لیے یا سڑکوں پہ ناکہ بندی کر لی تب بھی بات وہی ہے ٹھیک ہے تو بنیادی دو, دو چیزیں ہیں اگر کوئی مسلمانوں کا کوئی گروہ کوئی جماعت وہ اپنے شری حکمران کی حکمرانی اس کے حکام کو نہیں مانتی ٹھیک ہے یا تو بیعت کر کے بیعت توڑ دیتی ہے یا شروع سے بیت کرتی ہی نہیں ہے اطاعت نہیں کر رہی اس کے آڈر فالو نہیں کر رہی اور ساتھ میں اس نے کسی علاقے میں اپنا کنٹرول کر لیا ہے ظاہر کنٹرول میں تو حصلہ صحیح ہوتا ہے ٹھیک ہے اس لیے جب آپ شفافے کے ہاں جائیں گے تو وہ اس چیز کو مزید واضح کرتے ہیں کہ ولحو قوتن ممتنعتن وَلَا قوت المتن ہے ان کے پاس اپنے دفاع کی قوت بھی ہو اگرچہ غلط و اعلیٰ بلد میں آٹومیٹک وہ چیز آئی جاتی ہے لیکن انہوں نے مزید کو واضح کر دیا ٹھیک ہے تو یہ چیز جہاں پر ہوگی وہاں بغاوت کی تعریف صادق آ جائے گی آپ اسے بغاوت کہہ لیں آپ اسے خروج کہہ لیں ٹھیک ہے اور یہ لفظ یہاں پہ فقی اصطلاح میں استعمال ہو رہا ہے ٹھیک ہے جب فقی اصطلاح میں چیز استعمال ہوتی ہے تو آپ اس کو ادھر ہی لیں آپ اس کو جو اردو کے اندر کوئی لفظ استعمال ہوتا ہے اور اس کے اندر متعارف معنی میں سرکشی اور فساد اور فتنہ جھوٹ فریب دغا وہ جو زوائد ہیں ان کو آپ شامل نہ کریں ابھی سے دو ہی چیزیں ہم لے رہے ہیں اور فیقی استعلامی یہی ہے ٹھیک ہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو لوگ ایسے جو لوگ یہ کام کریں وہ بہت نیک ہوں اللہ والے ہوں ذاکر شاغل ہوں نیک نیت ہوں ان کے ذہن میں کوئی صحیح مطالبہ ہو یہ بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ظالم ہوں دنیا دار ہوں جیسے کہ اس کے بعد دنیا داروں لوگوں نے ہزاروں بغاوتیں کی ہیں ہزاروں اس کی مثالیں تو ہیں صحابہ کے کے دور میں ایسا نہیں تھا بالافاق اس پہ سب اہل سنت کا اتفاق ہے کہ وہاں پر ایسا قتل نہیں تھا کیونکہ صحابہ کی ذات ہی ان کے فضائل ان کے مناقب اس کی عمومی جو آیات ہیں احادیث ہیں وہ اس ذہن کو صاف کر دیتی ہیں اس غلط ذہن کو مسترد کر دیتی ہیں ٹھیک ہے اچھا اب ایک بات آپ نے سمجھ لی کہ بغاوت کی تعریف کیا ہے اب دوسری بات آپ ذرا آ جائیں اس بات کو سمجھ کے کوئی دری چھوڑ دیں اب آ جائیں قصاص کے مسئلے میں جب آپ قصاص کے مسائل پہ جائیں گے تو اس کے اندر ایک خاص مسئلہ ہے قتل الفردی بی ادل الجماعت یا ملتے جلتے الفاظ ملیں گے کہ ایک آدمی کا قتل ہونا ایک گروپ کے ہاتھ ہوں ایک گروہ کے ہاتھوں ایک جماعت کے ہاتھ اس کا کیا حکم ہے ایک آدمی کو کئی آدمی قتل کر دیں اس کا کیا حکم ہے ٹھیک ہے اس میں دو چیزیں ہیں دونوں کو مد نظر رکھنا ہے پہلی چیز تو یہ کہ اگر بہت سے آدمی ایک آدمی کو قتل کرتے ہیں ان سب کو قتل کیا جائے گا ان سب کو قتل کیا جائے گا ایک بات دوسری بات اس میں یہ ہے کہ ان کو قتل اس صورت میں کیا جائے گا کہ ان سب نے مولک ضرب لگائی ہو اگر بہت سے لوگوں نے ایک بندے کو قتل کیا ہے اور ان سب نے ضربی مہلک لگائی ہے تو سب کے سب سے قصاص لیا جائے گا ہاں اگر ان میں سے ایک ایسا اس نے تھپڑ مارا ہے ایک ایسا اس نے مکہ مارا ہے ایک ایسا اس نے بال کھینچے ہیں اور باقی تین چار نے چھری سے تلوار سے بھالے سے یا لوہے کے بھاری لاٹھی سے جس سے موت واقع ہو جاتی ہے ان چیزوں سے حملہ کیا ہے ساس انہیں سے لیا جائے گا کہ جنہوں نے اس قسم کا مولک حملہ کیا ہے تھپڑ مارنے والے کو مکہ مارنے والے کو بال کھینچنے والے انتخس نہیں ہے گناہگار ضرور ہیں گناہگار تو کسی مومن کو اگر آپ اس کی غیبت کر دیتے ہیں یہ بھی گنا ہے اس کو آپ کسی قسم کی تکلیف آپ دیتے ہیں گنا ہے نا تو گناہ تو ہے لیکن حاکم کی عدالت میں ان پر سزا جاری نہیں ہوگی ان سے نہیں لیا جائے گا ان کو بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا سم آئی اور یہ مسئلہ اتفاقی ہے تمام امہ عربہ کی جو فقہ ہے اس کے اندر یہ مسئلہ آپ کو ایسے ہی ملے گا کچھ باریک جزیات میں فرق آپ کو مل جائے گا لیکن یہ جو دو باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں ایک یہ کہ قصاص ان سب پر ہوگا جنہوں نے حصہ لیا ہے اور وہ کہ جنہوں نے مہلک ضرب لگائی ہے ٹھیک ہے جنہوں نے حصہ لیا اس کو فقہی السلام میں مباشر بالقتل قتل کہتے ہیں مباشر بل قتل تو اب اس مسئلے کو آپ دیکھیں اچھا بغاوت والے مسئلے میں بھی سمجھ لیں بور تو نہیں ہو رہے بھائی نیند تو نہیں آ رہی ایک اور بات سمجھ لیں بغاوت والے مسئلے میں کہ باغیوں کے متعلق قرآن مجید کا حکم ہے کہ اگر وہ شکست کھانے سے پہلے اس سے پہلے کہ آپ انہیں گرفتار کر لیں ان کو اپنے کنٹرول میں لے لیں انہیں تہوبالا کر دیں اس سے پہلے وہ خود ہی ہتھیار ڈال دیتے ہیں تو پھر حاکم ان کے اوپر بغاوت کی سزا جاری نہیں کر سکتا پھر حاکم ان پہ بغاوت کی سزا بھی جاری نہیں کر سکتا اور بغاوت کے دوران اگر انہوں نے مالی اطلاع کیا ہے جانی اطلاف کیا ہے لوگوں کو قتل کیا ہے اور اس کے علاوہ انہوں نے لوگوں کا مال وغیرہ انہوں نے تباہ کیا ہے اس کا زمان اس کا بدلہ ان سے نہیں لیا جائے گا ٹھیک ہے اور یہ مسئلہ بھی ایسا ہے کہ اس پہ ایم اس پہ اتفاق ہے جہاں تک میں نے دیکھا ہے فقہ عنفی کا تو مجھے اچھی طرح پتہ ہے اور باقی کا بھی جہاں تک میں نے دیکھا ہے بار بار دیکھا ہے مجھے اس میں کوئی اختلاف نظر نہیں آ ٹھیک ہے اچھا آپ پریشان تو نہیں ہو رہے یہاں قدرتی طور پہ ایک سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ اس کا تو مطلب ہے کوئی بھی بندہ بغاوت کرے شرارت کرے لوگوں کو مارے یہ کرے وہ کرے اور جب اب شکست سونا ہے کے ڈالے پاک صاف ہو جائے کچھ بھی نہیں کہہ سکتے مجھے یہ اعتراض ہوتا ہے یہ اور ہوا ہے یہ تو حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے عارف اور میں اس کا جواب دیا ہے تو حضرت نے فرمایا کہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے اسلام کا یہ حکم حضرت نے یہ سورہ حضرات آپ دیکھیں فقاتی حتیٰ تفیعہ الا عمر اللہ ٹھیک ہے اس کے نیچے حضرت نے لکھا ہے کہ یہ کوئی ایسا حکم نہیں ہے اسلام کا کہ اس پہ حیرت کی جائے دنیا کی جتنی مملکتیں ہیں ان سب کو اگر کہیں بغاوت کا سامنا ہوتا ہے یا اس قسم کی کسی جمیت سے ان کو سامنا ہوتا ہے وہ حکومتیں موقع بموقع عام معافی کا اعلان کرتی ہیں بھائی اتنی مدت کے اندر عام معافی ہے یہ ڈاکوؤں کے لیے بھی ہوتا ہے جس ڈاکو سے حکومت تنگ آ جاتی ہے تو وہ کہتی ہے چلو بھائی اتنی مدت کے اندر آپ کو ایک ہفتے کی آپ کے لیے ڈیڈ لائن ہے آپ ہتھیار ڈال دیں تو آپ پہ مقدمات نہیں ایسے ہوتے نہیں تو حضرت لکھا کہ اس میں یہ ہے کہ اگر اس صورت کو تول دیا جائے تو جتنا نقصان ہو چکا ہے اس سے بھی زیادہ نقصان ہو سکتا ہے تو اس فتنہ فساد کو روکنے کے لیے بعض اوقات جو باغی ہوتے ہیں وہ اس لیے لڑتے رہتے ہیں کہ معافی کی تو وہ صورت ہے ہی نہیں مرنا تو ویسے بھی ہے تو ایسے لڑتے لڑتے مر جائیں تو وہ اطلاع اور جانی نقصان وغیرہ وہ کرتے رہتے ہیں تو اس لیے حکومت کو یہ ایک آپشن دیا گیا ہے اس میں مسلحت ہے ملک کو فتنا فساد سے بچانے کے لیے ایک لامتناہی ایک مسلسل جنگ سے روکنے کے لیے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جب حکومت سزا جاری نہیں کرتی ہے تو وہ لوگ اللہ کے ہاں بھی معاف ہیں ایسا بالکل نہیں ہے ایسا اللہ کے ہاں کا گناہ اپنی جگہ پر ہے اللہ کی طرف سے جو سزا ملے گی وہ اپنی جگہ پر حکم لگائے گا لیکن ضروری نہیں کہ فیما بئی نہ ہو بین اللہ تعالی کی بات اسی طرح مواقع پر بات ہوتی ہے جیسے مامون الرشید نے موقع پر اس نے بات کہی اس نے کہا کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ حکمران اپنے کسی وزیر کو قتل کرا دیتا ہے اس کو اس کی ایسی حرکتیں پتہ ہوتی ہیں جس کو عوام کے سامنے لا بھی نہیں سکتا تو وہ اس کو قتل کرا دیتا ہے تو عوام میں بدنام ہو جاتا ہے عوام میں بدنام ہو جاتا ہے لیکن یہ اس کو پتا ہے کہ اس کو قتل کرائے بغیر چارہ نہیں تھا تو مامون کے اس میں میں تھوڑا میں مزید کرتا ہوں کہ اس کو آپ یوں سمجھ لیں کہ اگر مامون اور رشید نے ایسا کیا اس کے بعد اس کو آپ عدالت میں لے گئے تو عدالت سزا جاری کر دے گی کیوں ثبوت اس کے پاس بھی کوئی نہیں ہے کہ اس وزیر کے ان کرتوتوں کے ثبوت پیش کرے کوئی تصاویدی ثبوت کیونکہ اس کی معلومات کی حد تک وہ بات یقینی تھی تو اس نے کہا ابھی نہیں کروں گا تو پھر گیا کام خراب تو ہو سکتا ہے پھر عدالت اس حکمرانی کو اگر ایسے واقعی اسلامی حکمرانی ہو اس پائی کی اسی کو مجرم قرار دے دیں کہ نہیں لیکن کیا وہ فیما بین ہو بین اللہ تعالی بھی مجرم ہے یہ چیز ذرا الگ ہے اس کی ایک مثال میں آپ کو اور دیتا ہوں صحابہ کے میں سے مامون کو چھوڑی صحابہ صحابۂ میں سے مثال دیتا ہوں حضرت عثمان وزیر اللہ تعالیٰ نے گورنر تھے ولید ابن اقبا ایک صحابی ہیں ان کے اوپر تہمت لگی کہ انہوں نے شراب پی ہے کتب تاریخ میں تو ہے ہی یہ کتب حدیث میں بھی واقع ہے مسلم شریف میں بھی ہے بخاری شریف میں بھی ہے ان پر تہمت لگی کہ انہوں نے شراب پی ہے عراق کے گورنر تھے حضرت عثمان نے بلا لیا مدینہ آ گئے گواہ کھڑے ہو گئے تو حضرت ولید ابن عقبہ نے کہا عثمان عثمان سے کہ امیر المومنین یہ لوگ جھوٹ بولیں گے جھوٹی گواہی دیں گے مجھے سزا دلوائیں نہیں. تو آپ نے فرمایا کہ اگر یہ جھوٹی گواہی دے کے آپ کو سزا دلواتے ہیں آپ کو کوڑے لگ جاتے ہیں نا تو آپ کا کوئی نقصان نہیں ہے آپ کو کوڑے لگ جائیں گے اللہ کے ہاں آپ پر کوئی گناہ نہیں ہے یہ اپنی آخر خراب کریں گے آپ کوڑے لگوا لیں آپ کیونکہ شرعی گواہی ہمارے لحاظ سے تو قائم ہو گئی ہے تو ان لوگوں نے گواہی دے دی اور حضر عثمان رضی اللہ تعالی نے حضرت ولی دبن اقبات حد جاری کی تو شیخ علیہ وسلم مفی عثمانی صاحب نے اس مسئلے پہ کیونکہ مسلم شریف میں روایت ہے تک میلے میں حضرت نے اس پہ بحث کی ہے تو حضرت نے فرمایا کہ ان پہ حد لگنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ واقعی انہوں نے شراب پی تھی روایت سے اتنا ہی ثابت ہوتا ہے گواہوں نے گواہی دی تھی ٹھیک ہے اور حضرت عثمان مجبور تھے بحثیت چیف جسٹس کے کہ اس گواہی کے اوپر وہ سزا جاری کرواتے واقعی ایم ممکن ہے کہ ان لوگوں نے جھوٹی گواہی دی ہو جیسے خود ولید ابن بوقا کا بیان موجود ہے کہ میرے خلاف جھوٹی گواہی دیں گے بات خوات ایسا ہوتا ہے کہ وہ جو گواہی دینے والے ظاہراً اتنے وہ معصوم بنے ہوتے ہیں کہ آپ ان کو جھوٹا ثابت نہیں کر سکتے بعض یعنی تو قزان وہ فیصلہ نافذ ہو گیا لیکن فیما بین بین اللہ تعالی انہوں نے ایسا کیا نہیں تو انہوں نے پہلے گنا تھا نا بعد میں گناہ ہے بلکہ ہم امید کر سکتے ہیں کہ جو انہوں نے خلیفہ کی حکم کی تعمیر میں سزا برداشت کر لی اللہ نے ان کے درجے بڑھا دیے ان کو کتنا ازر دے دیا بعد یعنی تو میں پھر بات کو لوٹاتا ہوں اسی طرف کہ مسئلہ بغاوت میں بعض اوقات یہ صورت پیش آ جاتی ہے اور جن لوگوں نے غلط کام کیے ہیں فتنہ فساد کیا ہے وہاں یہ قزان و دیانتن کا فرکاب رکھیے گا حکمران خزانوں پہ سزا جاری نہیں کر سکتا فیما بہین و بین اللہ تعالیٰ اگر اس میں کوئی ضمیر کی رمق ہے تو اگر وہ عمر بھر اس پہ روتا رہے توبہ کرتا رہے تو وہ بھی کم ہے اچھا ابھی مسئلہ آپ نے سمجھ دیا ہم جلدی سے ہم اس کو اصل صورتحال پہ لے کے آتے ہیں آپ کو بات جلدی سمجھ میں آئے گی حضر عثمان نظیر اللہ تعالیٰ شہید ہو گئے قاتلوں کے بارے میں عقل بھی نقل بھی دونوں طرح یہ ثابت ہے کہ وہ کوئی ہزار دو ہزار تین ہزار بندے نہیں تھے لگ بھگ دو تین ہزار بندے محاصرے میں بلوے میں اس شرارت میں فتنے میں شریک تھے گھر کے اندر داخل ہونے والے بندے گنتی کے چند لوگ تھے آٹھ ہوں گے 10 ہوں گے 15 ہوں گے ٹھیک ہے ان میں سے چند حضرت عثمان نظیر اللہ تعالیٰ عمل کے غلاموں کے ساتھ جو جھڑپ ہوئی تھی ان کو شہادت کے بعد جو لوگ پہنچ گئے تھے ان کے ہاتھوں وہ قتل ہو گئے جن کے بارے میں کتب تاریخیں موجود ہے کہ ان کی لاشیں وہاں پڑی رہیں اور مدینہ کے لوگ ان کو ٹانگوں سے گھسیٹ کر ان کو جا کے کچرے کے ڈھیروں پہ ڈالا ہے وہ جو قاتل کے قتل ہوئے تھے اور کئی دنوں تک کتے ان کی لاشیں نوچتے رہے ان کی جماعت جنازہ وغیرہ نہیں ہوئی ان کی تو وہ تو وہیں اپنے انجام کو پہنچ گئے اللہ کے قہر کا شکار ہو دنیا میں ان کا انجام نظر آ گیا باقی جو لوگ تھے اور تھے سارے مصر کے وہ مصر کی طرف بھاگے ہیں جو مصر کی طرف بھاگے ہیں تو نہ وہ مصر گئے ہیں نہ جو شام کی طرف گئے ہیں مصر اور شام کے بیچ میں کوہستانی علاقہ ہے وہاں پہ روپوش ہو گئے وہ یہ کوئی تاریخی روایت نہیں ہے یہ کتب حدیث میں مصنف ابن ابی شعیبہ کی روایت ہے اور اس کے تمام رجال وہ بخاری کے یا مسلم کے رجال ہیں وہ یعنی انتہائی رجال ہیں صرف ایک راوی ہیں وہ بخاری مسلم کے تو نہیں ہیں لیکن ابن حبان نے ان کو سکاط میں شمار کیا ہے اعلیٰ درجے کے نہ صحیح لیکن بہرحال وہ ایک قابل قبول راوی ہیں تو روایت کا درجہ صحیح یا حسن ہے اس سے کم تو ہے ہی نہیں اس میں یہ واضح ہے کہ یہ لوگ وہاں سے بھاگے اور بھاگنے کے بعد یہ راتوں کو سفر کرتے تھے دن کو چھپ جاتے تھے قاتل تو اسی طرح کرتے ہیں مجرم ایسے ہی کرتے ہیں ٹھیک ہے اور جا کے پھر وہ اس کو چھپ گئے کتنے عرصے چھپے رہے روایت میں یہ تو واضح نہیں ہے لیکن یقیناً وہ ایک طویل زمانے چھپے رہے ہیں غار کے اندر رہتے تھے آخر ایک زمانے میں کوئی ٹائم تھا ایسا کہ ایک دیہاتی اپنے گدھے کو لے کے اس علاقے سے گزر رہا تھا تو ایک مکھھی گدھے کی ناک میں گھس گئی دیکھو اللہ نے کام لینا ہے تو مکھھی سے اللہ کام لے لیتا ہے وہ تو سمجھ لیتے کہ زندگی بھر ہمیں کوئی نہیں پکڑے گا مکھی ناک میں گھسی ہے تو گدھا بدک کے بھاگا ہے اندھا دون بھاگے سے خود پتا نہیں میں کہاں جا رہا ہوں اور یہ دیہاتی اس کے قدموں کے نشان ڈھونڈتا ڈھونڈتا گیا ہے تو اس نے دیکھا کہ دور ایک غار ہے جہاں گدا کھڑا ہے اس کو دور ایک غار نظر آئے کچھ اس کو اجنبی آدمی اس میں آتے جاتے نظر آئے تو دیہاتی تو علاقے کے ایک ایک بندے کو پہچانتے ہیں نا اس نے کہا یہ باہر کے لوگ ہیں بھائی تو اس نے علاقے کے گورنر کو اطلاع دی ہے جو علاقہ شام اور مصر کی سرد یہ یہاں حضرت میر ماغین کا کنٹرول تھا ٹھیک ہے تو حضرت گورنر نے حضرت امیر معاویہ کو اطلاع دی انہوں نے بندوں کو پکڑ لیا ان کی تفتیش کی وہ سب حضرت عثمان کے قاتل تھے ان سب کو کسانس میں قتل کر دیا گیا ٹھیک ہے لیکن اندازہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جو واقعہ ہے نا حضرت علی کے اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان جو کچھ ہونا تھا وہ ہو چکا تھا یہ اس کے بعد کا واقعہ ہے ٹھیک ہے لیکن یہ میں نے آپ کو بات اسی موقع پر اس لیے بتا دی کہ قاتلوں میں سے جس کو جو انجام تھا نا کچھ کا ادھر ہی ہو گیا تھا کچھ کا بعد میں ہو گیا تھا پوائنٹ یہ واضح کرنا ہے کہ حضرت علی کے ساتھ کوئی قاتل نہیں تھا نہیں؟ یہ جو بات مشہور ہے کہ حضرت علی کے ساتھ ساتھ قاتل پھر رہے تھے یہ انتہائی غلط بات ہے اور میں کہتا ہوں حضرت علی کی شخصیت کے اوپر اس سے بڑا الزام کوئی ہو نہیں سکتا آپ بتائیں ہم اپنے والد کے لیے اپنے دادا کے لیے ہم یہ سوچ سکتے ہیں مائنڈ جو شریف لوگ تھے وہ کوئی صحابی نہیں تھے کوئی عالم یا مفتی نہیں تھے کوئی شیخ و ندیس یا پیر و مرشد نہیں تھے لیکن اس پاکستان اس معاشرے کے عام شریف لوگ تھے کہ جو قاتل ان کے آس پاس اس بیٹھتے تھے قابل قبول ہے یہ بات تو حضرت علی کے بارے میں کیسے اور میں نے جیسا عرض کیا کہ ضعیف روایت اس بارے میں ناقابل قبول ہے ٹھیک ہے تو میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں آپ چیک کر لیں آپ زندگی اس پہ صرف کر دیں اگر کہیں مل جائے تو مجھے بتائیے گا میں نے جو اب تک دیکھا ہے سالہ سال میں کسی ضعیف روایت میں بھی ضعیف روایت میں بھی کسی قاتل کا نام نہیں ملتا جو حضرت علی علی کے سات و در کنار حضرت علی کے علاقے میں بھی ہو حضرت علی کا علاقہ کون سا تھا شام بہت جلدی ان کے ہاتھ سے نکل گیا تھا مصر بھی نکل گیا تھا عالم اسلام کا باقی علاقہ یعنی تقریباً دو تہائی علاقہ آپ کے پاس تھا یعنی جزیرت العرب ہے الجزیرہ ہے عراق ہے خوراسان ہے اور افغانستان وغیرہ یہ علاقہ کے پاس ٹھیک ہے اس پورے ایریے میں جو آپ کے کنٹرول میں تھا کوئی ایک شخص بھی ایسا ضعیف روایت کے اندر بھی نہیں ہے کہ تاریخ میں اس کا نام بطور قاتل کے لکھا بات آ رہی ہے نہیں قاتلوں کا دو انجام ہونا تھا ہو گیا اچھا لیکن اب یہاں پر ایک فقی اختلاف تھا جو صحابہ کے دور میں تھا بعد میں ختم ہو گیا تھا وہ فقی اختلاف کیا تھا وہ فقی اختلاف یہ تھا اس وقت کہ حضرت طلحہ حضرت زبیر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امیر معاویہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ان کا فقی مسلک اس وقت یہ تھا کہ اس مسئلے کے اندر جتنے بھی لوگ اس فتنے میں شریک تھے جتنے بھی لوگ اس فتنے میں شریک تھے ان سب پہ قاتل کا اطلاق ہوگا یعنی صرف مباشر بالقتل جو ہے اس پہ قس نہیں ہے بلکہ قانس جو قاتل ہے وہ تو ہے ہی جو اس کا معاون ہے جو اس کو ابھارنے والا ہے جو نعرے لگانے والا ہے جو جوش دلانے والا ہے جس نے راستے کی حفاظت کی ہے جس نے ان کو خوراک سپلائی سپلائی کی ہے وہ سارے کے سارے وہ قاتلین میں شامل ہیں اور سب کے سب قصاص میں قتل کیے جائیں ٹھیک ہے یہ ایک شقی مسلک تھا اور یہ شقی مسلک بھی کوئی بے بنیاد نہیں تھا کہ اپنی طرف سے گھڑ لیا ہو کچھ ایسے دلائل ان کے سامنے تھے ٹھیک ہے لمافی دمن مومن واحد اللہ فنار نبی پاس وسلم کی حدیث ہے ترمیزی میں کہ اگر زمین و آسمان کے سارے لوگ ایک مومن کے قتل میں شریک ہو جائیں اللہ تعالیٰ ان سب کو اونند منہ جہنم میں ڈال دے گا ٹھیک ہے اب یہ ایک روایت ہے ویسے یہ ذہن بنتا ہے کہ وہ زمین و آسمان کے سارے لوگ مباشرب بالقتل تو نہیں ہو سکتے ذرا تو چند لوگ آگے ہو کے لگائیں گے باقی تو معاونین وغیرہ ہی ہوں گے نا تو اللہ تعالیٰ ان سب کے بارے میں نبی وبا صلی اللہ فرمانے کے اللہ ان سب کو جہنم میں ڈال دے گا تو اس کا مطلب دنیا کی سزا بھی سب پہ سب پہ نافذ ہونی چاہیے ٹھیک ہے حضرت عمر فاروق کا ارشاد تھا اپنے زمانے میں انہوں نے ایک آدمی کو قتل کیا ایک آدمی قتل ہوا یمن میں اور کئی بندے شریک تھے کئی بندوں نے مل کے قتل کیا حضرت ان کو بلوایا یا تفتیش کی اور اس کے بعد آپ نے ان سب کو قتل کرا دیا اور آپ نے فرمایا کہ اگر پورے سنا کے لوگ شریک ہوتے میں ان سب کو قتل کراتا سنا وہ شہر تھا جہاں پہ قتل ہوا تھا اور ہزاروں لوگ آباد تھے تو یہ کچھ ایسی چیزیں تھیں ان کے سامنے کہ جن کی بنا پہ ان کا یہ مذہب بنا کہ سب لوگ قصاص میں قتل کیے جائیں جب ان کی رائے اور حضرت علی کی رائے متفق نہ ہو سکی آپس میں افہام و تفہیم کچھ بات چیت تو ہوئی ہوگی یقیناً لیکن اور بعد میں تفصیل سے میں تو بالکل شروع کی بات کر رہا ہوں راہش تو تھی نہیں نا ممکن تھا کہ وہ اگر ان سے حضرت علی کی بات چیت ہوتی وہ بات کو جلدی سمجھ لیتی وہ تو بہت بڑی فقیہ تھیں لیکن وہ تھی مکہ میں حضرت طلحہ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے مناقب فضل اپنی جگہ ہیں لیکن حضرت علی کی فقہ بہت بلند تھی ٹھیک ہے تو حضرت علی کے مسلک کو وہ اتفاق نہیں کر سکے سے خلاصہ ہم یہی کہیں گے تو ان کا اپنا مسلک تھا جو حضرت عاشق صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کا تھا تو یہ حضرت علی کو کہتے تو رہے کہ ان سب سے قسمس لیں اور حضرت علی اس معاملے کو ٹالتے رہے اور ٹالنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ آپ مسئلہ قس کے اندر آپ وہ کر رہے تھے مسئلہ قسمس میں تو حضرت علی اتنے فکر مند تھے اتنے فکر مند تھے کہ آپ اللہ سے دعا کرتے تھے اللّہ خود منیل عثمان حتٰ تروا اللہ تو عثمان کے قسانس کے راستے میں تو میری جان لے لے مگر یہ قحسانس کا مسئلہ ہو جائے قاتلین قتل ہو جائے حتیٰ کہ تو راضی ہو جائے اس سے بڑی بات کو ہو سکتی ہے تو آپ لیکن آپ یہ چاہتے ہیں کہ کیونکہ حضرت علی کی جو فقی بصیرت تھی وہ پہلے سے وہاں پہنچ رہی تھی کہ نہیں بھائی جو مباشر بال قتل ہے قسم پہ گا باقی پہ نہیں آئے گا آپ اس پر لانا چاہ رہے تھے اور لانے کے لیے تھوڑا تسلی چاہیے تھی ٹائم چاہیے تھا ایک فقی آباس ہوتی ہیں جب ایک فقی مسئلہ بھی مدون نہیں ہوا ہے تو اس کے لیے بہت سکون چاہیے ہوتا ہے تمام فریق اور تمام صحابہ جو بھی اہل علم ہے سب کا بیٹھنا مل کے بات کرنا ضروری ہوتا ہے آپ جانتے ہیں جب ہماری فقہ مدون ہو رہی تھی امام حنیفہ کے زمانے میں ایک ایک مسئلے کے لیے نہیں کتنے فقہات ہیں چالیس فقحاتوں مشہور ہیں ان کے علاوہ بھی امام صاحب کے شاگردوں میں تھے اور ان میں سے ایک ایک کوئی لغت کا ماہر ہے فقیر و سارے تھے کوئی تفسیر کا زیادہ ماہر ہے کوئی حدیث کا زیادہ ماہر ہے تمام ماہرین جمع ہو کے okay. عبداللہ میں مارک فرماتے کے بعد اوقات کئی کئی ہفتے بحث چل رہی ہوتی ہے ایک مسئلے تھے یہ خسوعات کو تو بہت ہی بڑا مسئلہ تھا نا چھوٹی چھوٹی جزیات کے اوپر جو اب الحمد للہ تو پکی پکائی مل گئی ہیں نا تو کہتے تھے وہ بحث ہوتی تھی اور کبھی اچانک تقبیر کے نعرے بلند ہوتے تھے اللہ اکبر اللہ اکبر لوگ دور دور سنتے تھے کوفہ میں آوازیں بلند ہو رہی ہیں سمجھ جاتے ہیں امام مہنی خا مسئلہ حل ہو گیا آج پھر اس کا مدن کرتے تھے وہ ٹھیک ہے تو حضرت علی کے اگر آپ ارشادات پہ غور کریں گے تو وہ یہی کہتے تھے حضرت تعالیٰ زبیر کو ان حضرات کو کہ ابھی ذرا ٹھنڈے ہو جائیں لوگوں بھی ٹھنڈا ہونے دیں حالات کو معمول پہ آنے دیں سکون پہ آنے دیں اور پھر انشاءاللہ اس مسئلے میں ہم ایک درست اور مضبوط لہ عمل اختیار کر لیں گے ٹھیک مگر وہ حالات ہی ایسے تھے کہ جذبات غالب تھے اتنے جیسے میں نے عرص کیا کہ عثمانوں کی شہادت کا واقعی ایسا ہے نا کہ ہم سنتے ہیں ہم جذبات کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا ہے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کیا حال ہوگا ان کا تو حضرت علیہ زبیر رضی اللہ تعالی نے حضرت علی سے اجازت چاہی کہ پہلے تو ان سے یہ کہا کہ ہم کوفہ جاتے ہیں بسرا جاتے ہیں آپ نے اجازت نہیں دی پھر کہا کہ عمرے کے لیے ہم جانا چاہتے ہیں عمرے سے تو نہیں کر سکتے تھے چلے جائیں مکہ چلے گئے وہاں حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالی نے بھی تھیں ان کے ساتھ مل کے مشاورت کی کہ اگر اگر حضرت علی کی کوئی مجبوریاں ہیں کوئی مسائل ہیں یا ان کو ہماری بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہم خود کیوں نہ لے لیں ہم خود قوت اکٹھی کرتے ہیں جو جو مدینہ آئے تھے اس فتنے کے لیے اب وہ لوگ واپس چلے گئے تھے اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے تھے ان کو جا کے ان کو قطع قتل کریں تو سانس ہم لیں گے تو یہاں سے پھر حضرت علیہ زبیر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عبداللہ بن زبیر اور کئی حضرات تھے یہ وہاں سے بصرہ پہنچ گیا بصرہ پہنچ کے وہاں پہ حضرت علی کے جو گورنر تھے عثمان ابن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پریشان ہو گئے کہ ایک جمیریت آ گئی ہے بھئی کس لیے آپ تشریف لائے ہیں بھائی ہم نے خود لینا ہے تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ حضرت علی کے ساتھ مل کے کچھ کرتے ہیں وہ بہتر ہے تو انہوں نے کہا ہم اس کام کے لیے آئے ہیں یا اللہ کا حکم ہے اس کو ہم نے نافذ کرنا ہے اس کو تو آپ کو ہم کچھ نہیں کہتے آپ سائٹ پہ ہو جائیں تو انہوں نے بھی کہا کہ فتنہ پیدا ہوگا اس سائڈ پہ ہو گئے اور یہ حضرات یہاں پہ اب رہنے لگے اب بصرہ کے جو لوگ آئے تھے نا وہاں پہ فتنا برپا کرنے ان کے اندر فرقائم ابن جبلا ایک بہت ہی بدبخت آدمی تھا اس نے لوگوں کو ورغلایا بسرا کے لوگوں کو اور میں سے وہ بھی تھے جو وہاں گئے تھے شاید اس کے علاوہ بھی اپنے خاندان قبیلے کے لوگوں اور ورغلایا اور غصہ دلایا اور ان کو لے کے حضرت عائشہ صدیقہ رضیاں جہاں پہ قیام فرما تھیں اس پڑاؤ پر اس نے حملہ کر دیا اچھا یہ حضرات وہاں پہنچ تو گئے تھے لیکن ایسا انہوں نے بھی بے احتیاطی نہیں کی کہ گھر میں گھس گھس کے مارو یہ ابھی سے بیٹھے ہوئے تھے اور سوچ بچار کر رہے تھے جب وہ سات سو بندے آ مارنے کے لیے مارنے کے لیے آ اور ان بدبختوں نے ناوز للہ یہاں تک فخر میں ناوز للہ کہہ رہا تھا کہ ہم عائشہ کو باندھی بنائیں گے من اللہ میں وہ جب آگے بڑھے تو حت حت زبیر نے فرمایا کہ الحمد للہ ہل جمع اللہ کا شکر ہے اس نے ہمارے انتخاب کو ایک ہی جگہ جمع کر دیا ہمارے سامنے تو یہ تو ویسے ہی پھر جوابی کاروائی بنتی تھی نا دفاع کرنا تو فرض ہوتا ہے اپنا تو انہوں نے جو حملہ کیا ہے جوابی تو اس میں ان کا ایک بندہ حلق سے بن زہر یا اس کے دوچار چار حامی وغیرہ تقریباً سارے وہاں پہ قتل ہو گئے ساری وہاں پہ قتل ہو گئے اب آپ اس کو قصاصن قتل کہیں یا اس کو اللہ کا احاب کہ ٹھیک ہے ہوا بہارا ان کے ساتھ وہی جو جس کے وہ مستحق تھے ٹھیک ہے جب آپ اس کو تقوینی نگاہ سے دیکھیں گے علماء نے لکھا ہے کہ عثمان نظیر اللہ تعالیٰ ہو کے اس فتنے کے جو بھی بندہ گیا تھا جو بھی بندہ گیا تھا تو قات تو قاتل، اختلاف ہے مگر جو بھی ملوث ہوا ہے اللہ کے عذاب کے اندر کبھی نہ کبھی ضرور آیا ہے وہ اور عجیب عجیب انجام ہوا عجیب عجیب انجام کوئی <خخ> لوگ ایسے تھے جنہیں عثمان رضی اللہ تعالیٰ جب پانی آ رہا تھا کوئی لے کے آ رہا تھا پانی اس نے گرا دیا تھا ٹھیک ہے وہ شخص کہیں صحرا کے اندر اسی طریقے سے پیاس سے تڑپ تڑپ کے مرا ہے پانی, پانی پانی پانی پانی اور لوگ اس کے لیے پانی لینے کے لیے گئے اب لوگوں کو پتا نہیں تھا یہ کون بدبخت ہے پانی لینے کے لیے گئے اور تلاش کر کے پانی لے کے جب اس کے پاس آئے پانی پہلے پینے سے پہلے پیاس سے مر چکا تھا ایک آدمی نے رضی اللہ تعالیٰ کو تکلیف پہنچائی ہاتھ پیروں کے اوپر اس نے ضربے لگائی کہتے ہیں وہ کسی شہر کے اندر وہ لوگوں نے اس کو دیکھا ایک بندہ اس کے ہاتھ پاؤں مفلوج ہیں نہ چل سکتا ہے نہ ہاتھ لا سکتا ہے بالکل دھڑ ہے اس کا پڑا ہوا ہے تو ایک تو کون ہے اس نے کہا میں وہاں سے مان کے ہاں گیا تھا میں نے قتل تو نہیں کیا تھا لیکن میں نے چوٹیں لگائی تھی ان کو میں نے شہید ہونے کے بعد جب وہ شہید ہو چکے تھے میں گھر میں آیا تھا ان کے ان کی لاش کے اوپر ہاتھ پیر کے میں نے لاتے ماری تھیں اس طرح میں نے کیا تھا اب اس کے ہاتھ کام کر رہے ہیں تو وہ زندگی تو موت بہتر تھی نا تو یعنی حسن بصری فرماتے ہیں کہ میرے علم کے مطابق کوئی بھی بندہ جو گیا تھا وہ آخر میں بہت بری موت مرا ہے بہرحال ہم بات کو دوبارہ مسئلے کے اوپر لے کے آتے ہیں اب حضرت علی جو یہاں بیٹھے ان کو یہ خبر ملی کہ وہ کے, کے اندر یہ واقعہ پیش آ گیا ہے حضرت علی پہلے سے یہ نیت کر چکے تھے یا سوچ وچار ان کی یہاں پہنچی تھی عراق جانا چاہیے اور عراق جا کے وہاں پر حکومت دار اور حکومت وہاں قائم کرنا چاہیے اور اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ نے یہ دیکھا کہ مدینہ میں ایک بار ایسا ہوا اور شہر نبوی کی حرمت وہ داؤ پر لگ گئی اور حضرت عثمان نے اس شہر کے اندر خون ریزی کو بچانے کے لیے اپنی جان دے دی ہمیں کہا تم ہاتھ نہیں اٹھانا تو جب اس مبارک زمانے میں کہ صحابہ موجود ہیں یہاں پر اسلام دشمن طاقتوں نے یہودیوں کی سازش نے ایسا کر دکھایا تو آئندہ تو بہت زیادہ خطرہ ہے تو آپ نے یہ فیصلہ کیا اور میں کہتا ہوں امت, کا امت پر بہت بڑا ان کا احسان ہے انہوں نے کہا قیامت تک یہ جو حرم ہے یہ ایک مذہبی مرکز رہے گا سیاسی مرکز نہیں ہوگا سیاسی مرکز الگ کرنا چاہیے ہم جو سیاست ہے جو اکھاڑ پچھاڑ ہے جو اچھا برا ہونا ہے وہاں پر ہوگا یہاں پر بس لوگ آئیں اور درو شریف پڑھیں روزے کی زیارت کریں نمازیں پڑھیں ثواب لیں اپنے گھروں کو جائیں ٹھیک ہے تو یہ آپ نے فیصلہ کر لیا تھا اس دوران آپ کو اطلاع ملی کہ بسرا کے اندر ایسا ہوا ہے تو آپ نے پھر جلدی کی کہ آپ نے کہا کہ اب وہاں جانا اور زیادہ ضروری ہو گیا ہے اور جانے سے پہلے آپ نے یعنی بسرا جانے کی آپ نے نہیں کہ بسرا جانا آپ نے کوفہ جانا تھا کہ کوفہ کو میں مرکز بناؤں گا اچھا یہ نقشہ ہے کہ مکہ مکرمہ سے جو قافلہ گیا ہے حضرات عاشق صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بسرا بسرا آپ نے دیکھ لی کوفہ آپ دیکھ رہے ہیں بسرا اور کوفہ میں تقریباً اتنا ایسا فاصلہ ایسا یہاں سے اسلام آباد سے لاہور کا ٹھیک ہے اور دونوں کی اپنی اپنی جگہ بڑی اہمیت تھی تو یہ حضرات بسرا گئے ہیں حضرت علی کوفہ روانہ ہو گئے کوفہ جب آپ روانہ ہوئے ہیں تو وہاں روانگی کے پیچھے آپ نے جو خط لکھا ہے اہل کوفہ کو تو اس میں آپ نے لکھا ہے کہ تم لوگ اسلام کے مضبوط بازو ہو تم لوگ تمہارے کے اندر اہل علم ہیں تمہارے اندر مجاہدین ہیں اس لیے میں نے اپنی خلافت کے سیاسی مرکز کے لیے تمہیں پسند کیا ہے. تو آپ کوفہ چلے یہاں پر بھی تاریخ کے اندر کافی گڑبڑ ہے اور غلط روایت بڑی مشہور ہو گئی ہیں کہ حضرت علی کو کوفہ لے کے جانے والے سبائی تھے جی؟ کوئی بچہ تھا اس کو گود میں اٹھا کے لے گئے خلیفت المسلمین ہے بھائی کتب حدیث میں جو حضرت علی کے لیے لفظ آئے ادحل عرب عرب کا سب سے ہوشیار سب سے چالاک آدمی چالاک شان کے مناسب ہوشیار سب سے بڑا دورندیش آدمی مدبر آدمی آئیے یوں مندوں کو پہچانتے تھے حالات کی نبس کو دیکھتے تھے کوفہ میں یہ غلط فہمی ذہن سے دور کر لیں ابھی سے اس کو صاف کر لیں یہ جو کہا جاتا ہے کوفہ سبائیوں کا مرکز تھا اور یہ تھا وہ تھا ایسی کوئی بات نہیں میں آپ کو پہلے بتا چکا حضرت عثمان کے خلاف جو سب سے بڑا مرکز اور مصر تھا آگے بڑھ کے قاتلانہ حملہ کرنے والے تو سارے مصر کے تھے اور بھاگے بھی اسی طرف ہیں کوفہ سے بھی لوگ آئے تھے شرپسند یہاں پر بھی تھے بسرت سے بھی آئے تھے شرپسندوں سے کوئی بھی علاقہ خالی نہیں ہوتا لیکن آپ کچھ لوگوں کی بدماشی اور غنڈہ گردی کی وجہ سے آپ پورے شہر پہ حکم لگا دیے کوئی انصاف کی بات نہیں کراچی کے اندر دیکھیں حالات کیسے رہے پتہ ہے نا کو کیا پورے کراچی کے لوگ ایسے تھے کراچی تو علماء کا مرکز ہے فقہ کا مرکز ہے مدارس کا گڑھ ہے شاید میرے خیال میں پوری دنیا میں اتنے مدارس جتنے کراچی شہر کے اندر ہیں یعنی کسی ایک شہر میں اتنے مدارس پوری دنیا میں شاید نہیں ہوں گے اب یہاں کے لوگ وہاں کے کچھ خراب حالات کی اگر خبر سن کے یہ ذہن بنا لیں کہ وہ تو یہ جی ایک تنظیم کا شہر ہے اس تنظیم کے بھی جو گینگ وار والے لوگ تھے ان کا شہر ہے تو یہ ایک بڑا غلط ذہن ہے بات سمجھ یعنی کہ تو کوفا میں مگر مجموعی طور پر یہ اسلام کا دوسرا بڑا مرکز تھا علمی لحاظ سے بات صحابہ کے دور میں حضرت الحمل فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے عبداللہ بن مسعود جو زمانے کے سب سے بڑے عالم تھے خلفۂ راشدین کے بعد ان کو وہاں بھیجا اور یہاں تک فرمایا کہ میں نے ابن مسعود ابن مسعود کے بارے میں اپنے اوپر تم کو ترجیح دیئے اہل گفہ کو خط لکھا اس کی تو مجھے ضرورت تھی اتنا بڑا عالم ہے لیکن ترجی دی تاکہ وہاں پہ علم پھیلے تو عبداللہ اللہ ابن مسعود نے وہاں پر اتنا علم پھیلایا کہ جب حضرت علی کوفہ کے قریب پہنچے ہیں اب یہ روایت جو ہے یہ تاریخی نہیں ہے یہ کتب فقا کی روایت ہے اور کتب فقاء میں بعض ایسی چیزیں آ جاتی ہیں کہ عجیب ہوتی ہیں بعض وقت ان کی سند یاد تو کمزور ہوتی ہے نہیں ہوتی میں نے اس بارے میں حضرت زاہد الراشد صاحب سے میں نے عرض کیا کہ حضرت یہ مسئلہ مجھے کبھی کبھی پیش آتا ہے کتب فقاء میں روایت ہوتی ہے تاریخ میں کام آ رہی ہوتی ہے مگر یاد تو اس کی سند ہوتی نہیں یا سند کمزور ہوتی ہے اس کو کیا کریں تو مولانا مسکرائے اور کہا کہ بالکل یہی سوال میں نے اپنے والد صاحب سے کیا تھا از مولانا سرفا خان صفدر صاحب سے تو انہوں نے فرمایا کہ اگر وہ روایت اصول دین کے خلاف نہیں ہے تو بالکل اسے آپ قبول کر سکتے ہیں تو میں نے کہا الحمد اب یہ روایت کے لیے ایک مضبوط سند بھی مل گئی نا یعنی اس, اس کے بارے میں ایک طرح بڑا قول مل گیا مولانا سرفا خان صفدر صاحب اللہ علیہ، امام سنت کا تو روایت یہ کہ جب حضرت علی کوفہ پہنچے تو کوفہ کے باہر چار یا پانچ ہزار فکہ نے آپ کا استقبال کیا اور یہ سارے کے سارے عبداللہ ابن مسعود کے شاگرد تھے تو حضرت علی نے فرمایا کہ رحم اللہ ابن مسعود قد علم اللہ رحمت نازل فرما عبداللہ ابن مسعود پر اس شہر کو فقاد سے بھر دیا اور یہی وہ حضرات تھے جو پھر حضرت علی کے دامن سے وابستہ ہو گئے اور ان سے بھی خوب فیض حاصل کیا لگ 4 چار سال لگ بھگ اور یہی لوگ تھے کہ ان میں علقمہ ہیں ان میں مسروق ہیں ان میں ابراہیم نخی ہیں جن سے آگے پھر امام حماد اور امام حنیفہ تو فقہ حنفی وہ کوفی ہے وہ فق عالوی ہے وہ فقۂ بن مسود ہے وہ جب فق علوی ہے تو حضرت علی نے تو پچھلے تینوں خلفۂ راشدین کا علم سمو لیا تھا تو خلفۂ راشدین کی فقہ ہے باقی کسی فقہ کی ہم تنقیص نہیں کرتے ہیں مگر یہ فقہ حضرت علی کی نسبت کی وجہ سے سب سے مضبوط ہے خیر حضرت علی وہاں پر ان سے خوش ہوئے اور اس کے بعد پھر آپ نے بصرا کی طرف آپ نے اپنے حضرات روانے کیے تاکہ حضرت عائش و صدیقہ طلّہ زبیر سے بات چیت کریں کہ اس مسئلے کو ہم مل جل کے حل کرتے ہیں اور وہ حضرات ہی بالکل افہام و تفہیم کے لیے بالکل وہ چاہتے تھے مسئلہ افہام و تفہیم سے حل ہو اچھا میں یہ تھوڑا سا اس بات کو سوچتا ہوں کہ حضرت اللہ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں وہاں پر حضرت علی سے متفق نہیں ہوئے یہاں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہی آپ ذرا دیکھیں اس کو یہ بات کس طرف جاتی ہے حضرت علی نے حضرت قاقۂ ابن عمر کو بھیجا سفیر بنا کے کہ آپ جین سے بات کریں وہ گئے پھر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے سے بات کی اور کہا کہ امی جان آپ کس مقصد کی تشریف لائی ہیں انہوں نے کہا بیٹا میرا مقصد مسلمانوں میں اصلاح اور ان کی فلاح کے سوا کوئی نہیں ہے تو انہوں نے فرمایا کہ یہی تو حضرت علی چاہتے ہیں حضرت علی بھی یہی چاہتے ہیں تو پھر انہوں نے ایک سوال کیا اس سوال ہے پیچھے تھوڑا سا منظر ہے وہ آپ سمجھیں کہ جب یہ بسرا کی جنگ ہوئی تھی جس میں وہ سات سو حقیم ابن جبال کے وہ مفتین وہ قتل ہوئے ان میں سے ایک سردار تھا حرخوس ابن زہر وہ وہاں سے بھاگ گیا وہ بچ کے بھاگ گیا اور اپنے قبیلے پہنچ گیا اس کے قبیلے کے چھ ہزار لوگ حمیت جاہلی کی وجہ سے اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے کہ دی ہمارے قبیلے کے لوگ وہاں پہ مارے گئے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں مارے گئے اب ہم کے انتقام لیں گے ہم تو وہ چھ ہزار بندوں کو لے کے حقوق سے اپنے ظہر تیاری کر رہا تھا اسی پس منظر میں حضرت قاق ابن عمر نے کہا کہ امیجان یہ بتائیے کہ آپ نے سات سو بندوں کو قتل کیا اپنے فقی نقطہ نظر سے وہ آپ کے سامنے ہے کہ صرف قاتلین ہی نہیں بلکہ قاتلین کے معاونین مددگار وغیرہ سب قصاص میں قتل ہونے چاہئیں وہ آپ نے قتل کر دیے اب ان کی مدد کے لیے چھ ہزار بندے اور کھڑے ہو گئے آپ ان سے بھی قصاص آپ نے لینا ہے یا نہیں لینا اگر آپ کہیں کہ ہم نے ان سے بھی قصاص لینا ہے تو اس کی کیا ضمانت ہے کہ پھر ان کے ان کی حمیت میں حمیت جاہلیہ میں اور لوگ کھڑے نہیں ہو جائیں گے تو سلسلہ کہاں تک چلے گا لا اتنا ہی ہو جائے گا اور اگر آپ کہیں کہ نہیں ہم نے ان سے نہیں لینا یہ تو قاتل نہیں ہے یہ تو قاتل نہیں ان سے ہم تو گویا کہ آپ نے خود اپنے موقف سے رجوع کر لیا ہے تو عاشر صدیقہ رضی اللہ خاموش ہوگی عاشق صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی فقیہ کو ان کے سامنے ایسی بات کرنا میں خود جہاں تک پہ غور کروں کہ قاقہ ابن عمر کے بس کی بات نہیں تھی میں یقین سے کہتا ہوں کہ یہ پوری تفصیل حضرت علی سے سمجھا کے بیجی تھی کہ آپ نے یہ بات ان کے سامنے رکھنی اور سید عاشق صدیقہ رضی اللہ تعالی جب دیکھا کہ یہ موقع بڑا مضبوط ہے محسوس کر لیا تو خاموش فرمایا کہ حضرت علی کیا کہتے ہیں فرمایا وہ چاہتے ہیں کہ ہم مل کے اس مسئلے کو لے جائیں میں تو تیار ہوں اب حضرت تعلق وہ بھی تیار ہو گئے سب خوش ہو گئے راضی ہو گئے حضرت علی کو جا کے بتایا آپ بڑے خوش ہو گئے تشریف لے آئے بسرا آپ آگے بڑھیں پیش قدمی آپ نے کی ہے سفر آپ نے کیا ہے بسرا کے قریب پہنچے ہیں یہاں سے یہ حضرات بھی پڑاؤ کی شکل میں تھے ٹھیک ہے بسرا کے بعد آش صدیقہ نے دیکھ کے اندر ایک مکان میں تھی حضرات پڑاؤ کی شکل میں تھے تو حضرت علی سفر کر کے آئے ہیں آپ بھی پڑاؤ کی شکل میں تھے کوئی دو تین ہزار بندے یا پانچ ہزار بندے ادھر تھے اور چند ہزار بندے اس طرف تھے کوئی جنگ وغیرہ کی نیت ختم نہیں تھی بیچ میں ایک بڑا خیمہ لگایا گیا یہاں پر تین دن تک آپس میں حضرت زبیر حضرت علی بات چیت کرتے رہے اس بات چیت کی تفصیل وہ سامنے نہیں آ سکی کیونکہ وہ آپس کی بات چیت تھی کوئی رابطی شاید کوئی اور ایسا نہیں تھا جو وہاں بیٹھا ہو لیکن اتنی بات ہے کہ اس بات چیت میں اتفاق ہو گیا تھا تمام آپس کے جو اختلافات تھے وہ دور ہو گئے تھے بنیادی تو فقری اختلاف تھا نا یقیناً وہ ختم ہو گیا تھا وہاں پہ اور اس کے بعد یہ طے ہوا کہ کل سے ہم جانا مطلب یہ لشکروں کا آپس میں جو بھی مسئلہ اختلاف ختم ہو جائے گا بس وہ جو رات تھی اس رات میں جو شرپسند لوگ تھے وہ تو موجود تھے ہر جگہ پر ادھر بھی, ادھر بھی تھے ادھر بھی تھے انہوں نے رات مشورہ کیا کہ ہم تو شر پھیلانا چاہ رہے تھے ہم آنا تو مقصد ہی مسلمانوں کو لڑانا تھا تو مقصد ہمارا فوت ہو رہا ہے تو ایسا کرتے ہیں کہ جو سحری کا ٹائم جو نا دونوں طرف سے تیر حملہ اشملہ کرتے ہیں تاکہ آپ اس میں لڑنا شروع ہو جائیں تو انہوں نے اس سے عمل کیا اور اعلیٰ صبح دونوں طرف سے پتھر وغیرہ پھینکے گئے اور اس طریقے سے اس نے پتھر پھینکا ادھر سے پتھر آیا تیر آیا وہاں سے جواب میں میری تیر چل رہے ہیں کچھ بندے بھی ایسے کھڑے کر دیے تھے کہ جو آوازیں لگائیں کہ حضرت زبیر نے حملہ کر دیا تعالیٰ نے حملہ کر دیا علی والوں نے حملہ کر دیا حضرت علی نے یہ کر دیا یہ آوازیں لگانے والے بھی تھے تو ہنگامی کے اندر جو آواز آتی ہے نا ہمیں پتہ نہیں ہوتا کون بول رہے ہیں اس کے پیچھے لوگ چل پڑتے ہیں تو وہ ہنگامے کی وجہ سے اگلے دن پھر آپس میں جنگ شروع ہو گئی وہ ہنگامے کی شکلیں باقاعدہ صفحے بنا کے جنگ نہیں تھی اس جنگ کا سب سے افسوسناک جو واقعہ یہ کہ حضرت طلحہ اس میں شہید ہو گئے حضرت طلحہ اس میں شہید ہو گئے اور حضرت طلحہ کا جو قتل کرنے والا تھا وہ تھا مروان ابن حکم یہ بات مجھے پہلے اس میں خود اس میں شک تھا اس لیے کہ حافظ ابن کثیر نے اس کو دو طورفے بیان کیا کہ شہید ہوئے ہیں اس میں دو قول ہیں ایک یہ کہ ایک نا گہانی تیر آ کے ان کو لگ گیا تو وہ شہید ہو گئے اور ایک قول یہ کہ مروان ابن حکم نے قتل کیا حافظ ابن کثیر کہتے ہیں کہ مشہور تو یہ کہ مروان نے قتل کیا لیکن اقرب یعنی اقرب الالقیاس یہ ہے کہ کوئی اچانک کوئی تیر آیا ان کو لگ گیا لیکن جب میں نے اس کو مزید اس کی میں نے تحقیق کی روایات کو دیکھا تو ایک نہیں بلکہ کئی صحیح روایات اس بارے میں مل گئی اور میں بعض چشمدید راوی بھی ان میں ہے قیص ابن اب حازم خود اس لڑائی میں شریک ہیں تو خلاصہ یہ کہ یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ مروان ابن حکم نے تیر چلا کے حضرت کو قتل کیا تھا اب مروان نے قتل کیوں کیا وہ تو خود حضرت کے لشکر میں تھا وہ تو حضرت عثمان کے, کے لیے پرجوش تھا اس نے ایسا کیوں کیا تو اس کی وجہ یہی تھی کہ ان سازشی عناصر نے حضرت عثمان کو شہید کرتے ہی مختلف صحابہ پہ الزامات لگا دیے تھے کچھ نے یہ مشہور کر دیا کہ حضرت علی نے قتل کیا ہے اور کچھ نے یہ کہا کہ عین طلحہ قد قتلنا عثمان ارے بھائی طلحہ کو بتا دو ہم جو کام تو نے بتایا وہ ہم نے کر دیا ہے حضرت عثمان و قتل کر دیا ہے اب وہ اس قسم کی غلط باتیں بہت سے لوگوں کے ذہن میں بیٹھ گئی تھیں تو اس لیے پھر مروان نے یہی سمجھ گئے کہ عثمان کے قاتل ہیں ان پہ تیر چلا کے ان کو شہید کر دیا مگر یہ کوئی تعویل نہیں بنتی ہے کہ ہم کہہ رہے تھے مروان نے ایسا کیا چلو وہ معذور ہے نہیں حافظ نے یہ لکھا ہے کہ قاتل قاتل طلحہ بے قاتل طلحہ منظر قاتل علی جو حضرت علی کے قاتل کا گناہ ہے نا وہی ہے طلحہ کے قاتل کا گناہ ہے بات سمجھ گن اچھا خیر اس مسئلے کو ہم زیادہ تفصیل کے یہاں ٹائم نہیں ہیں حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے وہ تو لڑائی کے دوران ہی انہوں نے سمجھ لیا تھا انہوں نے خود تو وہ تو چاہتے ہی نہیں تھے لڑائی انہوں نے وہ تو دیکھ کے پریشان ہو گئے بخاری کی روایت میں انہوں نے اپنے بیٹے عبداللہ بن زبیر سے کہا کہ بیٹا آج کے دن قتل ہونے والا ہر شخص یا تو ظالم ہوگا یا مظلوم ہوگا تو میں یہ نہیں چاہتا کہ میں ظالم بن کے میں قتل ہوں میں مظلوم بن کے قتل ہو جاؤں تو کوئی مسئلہ نہیں یہ کہہ کے کہ آپ میدانی تشریف لے لے گئے پیچھے سے ایک بد عمر ابن جرموز اس نے آپ کا تعقب کیا اور آپ کو اس میں شہید کر دیا تو یہ بڑے افسوس واقعات وہاں پر پیش آئے ہیں یہ ایک ایک اور بات اب جت اپ کو فقہی مسائل ساتھ ساتھ اپ کو سامنے نہیں ہوں گے نا تو پریشانیاں یہاں پر واقع رہیں گی یہ شخص بعد میں حضرت علی خدمت میں ائے حضرت زبیر کی تلوار لے کہ میں نے حضرت زبیر کو قتل کر دیا تو اپ نے اس تلوار کو دیکھ کے کہا کہ اس تلوار نے کتنی بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر مسرت کی کرنے بکھیری تھی اور آپ نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ طلح کے قاتل کو جہنم کی بشارت دے دینا میری طرف سے بشارت قبول کر اس شخص نے بعد میں پھر خودکشی کر لی وہ تو, تو سمجھا کہ میری مجھے شاباش ملے گی خودکشی کر لی تو یہاں پہ بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ حضرت علی نے حضرت زبیر کے قاتل کو قتل کیوں نہیں کیا وہی قتل کر دیتے ہیں نا اس نے بتایا تو یہاں مسئلہ وہی بن جاتا ہے اس کو میں شاید تھوڑا اور اگر پہلے میں نے کہا ہے تو میں دوہرا دیتا ہوں وہ یہ کہ جو بہت بحات کے ساتھ لڑائی ہوتی ہے نا بہات کے ساتھ لڑائی ہے ادھر امام شرع حاکم کے لوگ ہیں ادھر بغات ہیں ان کی آپس کی لڑائی میں فریقین میں سے جو بھی ایک دوسرے کا نقصان کر رہے ہیں اس کا قصاص و ذمان نہیں بات تو میں نے آپ کو بتائیے نا اس میں جو خاص نوٹ کرنے کی چیز ہے وہ ہے حالت مارکہ وہ جنگ یا جنگ کا تسلسل تو حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ کے قتل کے اندر اگرچہ وہ میدانی جنگ سے نکل گئے تھے ٹھیک ہے لیکن جو قاتل ہے وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے تو ان کو تعاقب کرتے ہوئے قتل کیا ہے تو جتنی بڑی سزا ہوتی ہے نا شرن اس میں اتنا ہے شک کا فائدہ مجرم کو ملتا ہے الحدود تن ب شبہ شبہات کے ذریعے ساخت ہو جاتی گناہ اپنی جگہ پر ایسے آپ نے تو جہنم کی بشارت تو اس کو نقد دے دی تھی نا اس کو جہنم تو ہے تیری باقی سزا نافذ کرنا رہا شرن میرے اختیار میں نہیں ہے کہ یہ حالت جنگ کا تجھے شک کا فائدہ مل رہا ہے تجھے تو اس سے ایک بات اور بہت اہم ہے ذہن میں رکھیے گا حالت مارکا ہی کا یہ مسئلہ ہے حالت مارکا کے اندر بغات نے جو کچھ کیا ہو اس کا زمان اس کی سزا نہیں ہے حالتِ مارکے سے ہٹ کے کیا ہے کسی کا نقصان چاہے وہ مالی ہے یا جانی ہے اس کی سزا ہے وہ مالی اطلاع کیا ہے اس کا زمان بھرنا پڑے گا جانی اطلاف کیا تو اس کا احسانس بھی ہے آسم میں نہیں کریں یہ باریک نقطہ ہے اس لیے قطن یہ کوئی نہ سمجھے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا خون وہ بھی حیدر تھا وہ حالتِ مارکہ میں قتل نہیں ہوئے تھے وہ اپنے گھر کے اندر گھر میں گھس کے انہیں شہید کیا گیا تھا اس کا قحصاص تو تھا ہی تھا اس میں ایک فیصد بھی شک نہیں اور اس اسی قس کا تو مطالبہ تھا اور اس قانس سے تو حضرت علی کو بھی انکار نہیں تھا اور اسی قانس کے لیے حضرت علی دعا کرتے تھے علامہ خزم عثمان حرض بات تو نفس قس کے عثمان میں کوئی اختلاف نہیں تھا اس کی اس کے طریقہ کار میں اختلاف تھا خیر جنگ جمل ہو گئی اس میں سب سے نازک مرحلہ وہ تھا کہ عاشق صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے جنگ کو بصرہ اطلاع ملی وہ جنگ رکوانے کے لیے تشریف لے آئیں اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھ کے مسلمان آپس میں خون ریزی ہو رہی ہے اور اپنے اپنے اونٹ کو بیچ میں لے آئیں جہاں پہ انتہائی زیادہ لڑائی ہو رہی ہے زیادہ لڑائی تو اگلی صفح میں ہوتی ہے وہاں اپنے اپنے جو قابل نصور تھے وہاں کے قاضی قرآن لے کے آگے چلو قرآن انہیں اٹھا کے آگے آگے چلے آپ آوازیں دیتی رہی ہاتھ روک لو ہاتھ روک لو لیکن وہ جنگ کوئی کیفیت ایسی اختیار کر گئی تھی کہ حضرت آشر صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ خود آپ حملے کی زد میں آ گئی تو حضرت علی نے جب یہ دیکھا پھر وہ جنگ زیادہ شدت اختیار کر گئی تو آپ نے جب یہ دیکھا تو آپ نے جو فیصلہ کیا میرا خیال ہے شاید وہ کوئی اور نہیں کر سکتا تھا آپ نے فرمایا کہ عاشق صدیقہ رضی اللہ کے اونٹ کو بٹھا دیا جائے لوگ اگر زیادہ شدید لڑائی یہاں پہ کر رہے ہیں نا اونٹ کو بٹھا دو اور ایک اطمینان ہو جائے ان کو لوگوں کو بھی کہ ان کی جان محفوظ ہے تو پھر آپ نے بعض کو کہا انہوں نے آگے جا کے اونٹنی پہ پاؤں پہ ضرب لگائی اٹھنی بیٹھ گئی عائش صدیقہ رضی اللہ کے ہادج کو کھولا گیا ان کو جا کے آرام سے ان کو بسرہ میں رہائش گاہ میں پہنچایا گیا اور حضرت علی نعلان فرمائیے سارے لوگ معمون ہیں ابھی ہتھیار رکھ دیں تمام لوگ معمون ہیں کسی کے پر کوئی نہ سزا ہے نہ کچھ ہے سب اپنے ہتھیار رکھ دیں تو اس طریقے سے پھر جنگ ختم ہوئی ہے جس میں لگ بھگ بعض لوگ دو ہزار کہتے ہیں تین کہتے ہیں پانچ ہزار کہتے ہیں قدر جو تعداد ہے وہی درست ہے بعض لوگ جس کو پچیس ہزار تک لے جاتے ہیں وہ بات بالکل غلط ہے پچیس ہزار تو دونوں کا مجموعہ مل کے مجموع ملکے بھی نہیں بن رہا تھا لیکن جتنا بھی نقصان کا بہرحال وہ اتنا بڑا نقصان تھا کہ اس میں صحابہ بھی تھے اس میں تابعین بھی تھے اور اس میں شرپسند لوگ بھی یقینا تھے تو اس نقصان کو بہرحال دیکھ کر حضرت علی بھی عمر بھر افسوس کرتے تھے آرشر صدیقہ رضی اللہ کو جب بھی یہ واقعہ یاد آتا اتنی روتی کہ آپ کا دوپٹہ بھیگ جاتا حضرت علی کو جب واقع یاد آتا وہ بھی اسی طرح افسوس کرتے تھے اس سے لڑائی کے بعد حضرت عاشق صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کو حضرت علی نے بڑی عزت و احترام کے ساتھ مدینہ منورہ ان کو بھیج دیا قافلے کے ساتھ سیدہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد زندگی بھر کسی سیاسی مسئلے میں آپ نے حصہ نہیں لیا اور آپ نے وہی مدینہ میں ساری زندگی آپ نے علم حدیث کی شاعت میں آپ نے گزاری اچھا کوئی سوال ہے تو آپ کر سکتے ہیں میں تھوڑا تھوڑا آگے چلتا ہوں مروان کے حوالے سے جو بات ہوئی صحابیت کے مروان کی صحابیت کسی بھی طرح ثابت نہیں ہے جو کسی شخص کی صحابیت کے طریقے ہیں نا صحابیت ثابت کیسے ہوتی ہے یا تو وہ صحابہ کے دور کا بندہ خود کا ہے میں صحابی ہوں اور کسی نے اس پہ انکار نہ کیا ہو ٹھیک ہے مروان نے کبھی بھی نہیں کہا میں نے میں صحابی ہوں جب اس نے کہا ہی نہیں ہے تو آگے انکار ونکار کا تو مسئلہ ہی نہیں چلتا اچھا دیگر صحابہ نے کہا وہ کسی کا دوسرا طریقہ ہے کہ دوسرے صحابہ نے کہا وہ صحابی ہے کسی اور صحابی نے بھی اس کو صحابی نہیں کہا اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت نقل کی ہے سب سے مشہور جو طریقہ ہے سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی بھی کوئی چیز مروان سے منقول نہیں ہے ٹھیک ہے کسی اور نے دیکھا ہو نقل کیا ہو کہ میں نے جی دیکھا کہ مروان نبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا ایسی بھی کوئی روایت نہیں ملتی ہے ٹھیک ہے نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت میں کوئی بات کہی ہو فضائل مناقب میں ٹھیک ہے ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے حتیٰ کہ خود بعض جگہ مروان سے خود یہ منقوب ہے اس کے اپنے الفاظ جسے پتہ لگتا ہے صحابی نہیں ہے وہ کہتے تھے کہ عبداللہ ابن عمر سے سیاست میں میں بہتر ہوں البتہ وہ صحبت چونکہ ان کے حاصل ہے شرف صحبت میں وہ آگے ہیں باقی سیاست میں میں بہتر ہوں تو اس سے انہیں خود اس کا اپنا اخرار موجود ہے کہ میں صحابی نہیں ہوں امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ سے بڑھ کے کون ہوگا رجال کو سمجھنے والا تو آپ نے کہا لا تثبت اللہ صحبت اس کے لیے کوئی صحبت اس کے لیے ثابت نہیں ہے حضرت حضرت نے بیعت کی تھی ہاں جی بیت کی تھی بے تو سب سے پہلے انہوں نے کی تھی حضرت علی کی خلافت سے ان کا انکار بالکل نہیں تھا فقی مسئلے کے لحاظ سے ان کو اختلاف تھا کہ یہ جو باقی لوگ تھے ان سب تک قصاص ہونا چاہیے تھا جب انہوں نے دیکھا کہ وہ نہیں لے رہے تو انہوں نے ان کی مجبوری پر محمول کیا ان پہ الزام کوئی نہیں لگایا حضرت علی پر نہ ان کے خلاف بھی مہم چلائی ہے صرف انہوں نے یہ کہا کہ جب ان کی کوئی مجبوری ہیں یا کوئی مسائل ہیں یا اس مسئلے کو نہیں سمجھ رہے تو اللہ نے ہمیں قوت دی ہے ہم نے کفار کی بڑی بڑی فوجوں کو شکست دی ہے تو یہ لوگ ہمارے ہاں کیا ہیں اور حقیقت میں کچھ بھی نہیں تھے ان کے سامنے تو آپ پھر وہاں گئے ہیں لوگوں کو لے کے گئے ہیں وہ ساری واقعہ میں نے آپ کو سنا دیا وہ تو ادھر میں پہنچے ہی نہیں ہوں وہ تو ابھی آگے آئے گا ہاں ہاں نہیں وہ الگ ہی رہا تھا اس کا واقعہ بھی آگے آئے گا کہ حضرت اللہ قتل میں شریک تھے دیکھیں تاریخ میں تو بہت کچھ مل جائے گا, میں, مل جائے گا میں کہہ رہا ہوں نا کہ تاریخ کے اندر ملی جلی چیزیں جو امہات القطب کی بات خاص طور پہ کر رہا ہوں نا میں ان کا تو کام ہی جمع روایات تھا ضعیف بھی جمع کی ہیں صحیح بھی جمع کی ہیں حسن بھی جمع کی ہیں کہ آپ دیکھ لیں عمدہ چیز میں کیا ہے اس کو اختیار کریں اور گھٹیا چیز میں کیا ہے اس کو نہ اختیار کریں تو رجال کی سمجھ نہ رکھنے والوں نے یا جان بوجھ کے فتنہ پھیلانے والوں نے ان چیزوں کو لیا جن کو ڈی گریڈ کیا گیا تھا کمزور صنعت دیکھیں ایک بات آپ کو بتا دوں امام تبری وغیرہ نے اگر یہ ظاہر کرنا ہوتا کہ یہ روایتیں واقعی صحیح ہیں حضرت الحمد جو بھی غلط روایتیں ہیں صحابہ کے خلاف ان کو چاہیے تھا پھر وہ جھوٹی سندے بنا کے نہ ساتھ ان کو صحیح سندیں لگاتے بات سمے آئیں نہیں اگر کوئی بندہ جھوٹی روایات جمع کر سکتا ہے جھوٹی صنعتیں نہیں لگا سکتا اگر آپ نے کسی کو غلط بات کی یقین دلانا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو آپ وہ غلط بات کی سند بھی آپ غلطی لے کے آتے ہیں ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں کہ جی ہمارے ملک کے حکمران نے اس نے بھائی ہمارے لیے اس نے بہت بڑا کوئی عظیم و شاندی ہر غریب کے لیے اس نے دس دس لاکھ روپے کا اس نے اعلان کر دیا ہے اور آپ نے آپ یہ کہ یہ بات مجھے شیدہ کہہ رہا تھا شیدہ کہہ رہا ہے کہ جی حکمران صاحب نے ہر غریب کے لیے دس دس لاکھ روپے دینے کا اعلان کیا ہے شیدہ کہہ رہا تھا تو یہ بات آپ بتائیں وسوق دلانے کے لیے کہہ رہے ہیں یا اس بات کمزوری ظاہر کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں آپ کمزوری ظاہر کر نہیں ہیں تبھی آپ نے شیدے کا نام لیا ہے اگر آپ دوسرے کو یقین دلانا چاہ رہے ہیں تو آپ کہیں گے او جی میری تو ملاقات جو وزیراعظم کے اعظم سے ہوئی ہے کل وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بس بالکل آڈر جاری ہو گیا یا ہونے والا ہے کل آپ ریڈیو خبر سن لینا آپ کو یقین دلا لا غلط بات کا جو جھوٹی بات بنا رہا ہے جھوٹی سند بھی بنا لے گا تو ان حضرات نے وہ سند کمزور اسناد کے ساتھ وہ تھی ہی کمزور سند کے ساتھ اور کمزور سند نے کہیں راوی حافظہ اس کا خراب ہوتا ہے تخلیق کا عادی ہوتا ہے خلط ملت کر دیتا ہے کہیں پہ اس پہ تذب کی تونگ ہوتی ہے کہ ہوتا ہی جھوٹا ہے وہ تو وہ سارے راوی انہوں نے واضح کر دیے ہیں اور رجال کو سمجھنے والوں کے لیے راوی بالکل ایسا ہے جیسے آپ اپنے محلے کے لوگوں کو جانتے ہیں یہ جیرا ہے یہ نزیرہ ہے یہ مام مسجد ہے یہ جناب یہ پولیس کا ہے آپ جانتے ہیں کہ کون کس کیٹیگری کا ہے کس کی بات کتنی معتبر ہے کیس کا مسئلہ ہے تو پولیس والے کی بات معتبر ہے ہے تو مولوی صاحب صحیح بتا رہے ہیں ٹھیک ہے اور اگر کوئی دارو علاج ولاج کی بات ہے ڈاکٹر صاحب صحیح کہہ رہے ہیں تو جس طرح محلے کے لوگوں کو جانتے ہیں تو وہ لوگ تو اس طرح رجال کو جانتے تھے سب سے بڑا جو نقصان ہوا ہے وہ علم رجال کے ہمارے ہاتھ سے نکلنے سے ہوا ہے اس میں محنت ہم لوگوں کی صدیاں ہو گیا ہم لوگوں نے محنت نہیں کی اس جہاں پہ حافظ زہبی حافظ ابن حجر وغیرہ چھوڑ کے گئے تھے نا اس سے ہم نے کوئی زیادہ ترقی ہم لوگوں نے نہیں کی ہے ابھی خیر الحمد اللہ کا شکر ہے اس گئے گزرے زمانے کے اندر کئی شخصیات پیدا ہوئی ہیں جنہوں نے کام کی ہے ٹھیک ہے لحمدہ کام ہو رہا ہے لیکن اس میں ٹائم لگے گا مزہ تو تب ہے نا کہ ہمارے دور حدیث کے ہر طالب علم کو رجال پہ میں کہتا ہوں بہت زیادہ نہیں چار پانچ سو مشہور رجال کے بارے میں تو کھٹ سے بتا دیں گے ان کی حیثیت کیا ہے اتنا تو کم سے کم ہونا چاہیے ٹھیک ہے ہمیں تو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ جو مشہور رجال ہیں میں تاریخ کے سے سیف عمر عمر کی روایتی حیثیت ہے واقعی کی روایت کی حیثیت ہے خلیفہ ابن خیات کی روایت کیسی ہے ابن سعاد کی روایت ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے نا اسمان الجال کی تو بڑی بڑی کتابیں ہیں آپ فی ایک ہی کتاب آپ کر لیں وہ سب کو پاس ہونی چاہیے تقریب و حافظ ابن حجر کی مختصر ہے اور ساری بات کا خلاصہ انہوں نے نکال دیا ٹھیک ہے دوسرے نمبر پہ مزید آپ اگر دیکھنا چاہتے ہیں میزان الاعتدال حافظ زہبی کی ٹھیک زیادہ تفصیل میں جانا چاہتے ہیں تو پھر دو کتابیں ہیں تہذیب الکمال امام مضی کی اور تہذیب تہذیب حافظ ابن حجر کی ٹھیک ہے کتابیں تو بہت ہیں لیکن اگر یہ چار پانچ کتابیں آپ کے پاس ہیں تو آسانی آپ سارے مسائل اس میں دیکھ سکتے ہیں تقریب التہذیب تقریب تہذیب جی راویوں کا ہوتا ہے کچھ راوی ان کا کام ہی ہوتا ہے بات کو زیادہ کر کے دکھانا پچیس ہزار تک بتایا گیا ٹھیک ہے بہت سے راوی ایسے ہوتے ہیں نا جن منقطع ہوتے ہیں اس زمانے کے نہیں ہیں وہ بعد کے زمانے کے اندر اس بات کو بتا رہے ہیں اور جس سے انہوں نے سنا ہے وہ کوئی سورس تھی نہیں ایسی مضبوط یا وہ بھول گئے ہم نے کس سے سنا ہے ٹھیک ہے یہ بالکل ایسا ہے جیسے ابھی میں آپ کے سامنے بیان کروں حضرت رحم اللہ کو واقعہ؟ میں کوئی اس کا حوالہ بھی نہیں دے رہا مجھے بھی یاد نہیں میں نے کہاں پڑھا ہے تو جب مجھے یہ یاد بھی نہیں تو ہو سکتا ہے میں بیان کرنے کے اندر بھی کوئی اونچ نی اس میں کر دوں ٹھیک ہے لیکن تو یہ ہوتی ہے سند منقطع ہے. آپ یہ تلاش نہیں کر سکتے اس بندے نے کہاں سے لیا ہے سند متصل ہے کہ راوی اگلے راوی کا وہ اگلے راوی کا وہ جو چشمدید واقعی کو دیکھنے والا اس کو بتاتا ہے کہ اس نے یوں دیکھا ہے وہ خود بتاتا ہے کہ میں نے یوں دیکھا میں نے یوں سنا ٹھیک ہے یہ کتاب ہے تو کتاب تک بات پہنچ جائے کہ جی ہم نے اپنے استاد محترم میں سنا تھا وہ کہتے ہیں حضرت تھانی رحم اللہ نے اپنی فلاں کتاب کے اندر یہ مسئلہ اس طرح لکھا ہے تو اگر مجھ سے کوئی بھول چک ہو بھی گئی تو آپ کتاب میں جا کے اس کو اصل جگہ تک پہنچ جائیں گے آپ ٹھیک ہے یہ جی جی ہاں سر عثمان نے ہتھیار نہیں ڈالے تھے عثمان نے ہتھیار کہاں ڈالے ہتھیار ڈالنا الگ چیز ہے ہتھیار نہ اٹھانا الگ چیز ہے اس میں فرق ہے ہتھیار نہ ڈال ہتھیار ڈالنے کا مطلب یہ کہ آپ نے ان کی سرداری قبول کر لی ایسا تو قطر نہیں تھا تو آپ تو کہتے ہیں کہ میں یہ خلافت کا قرط عی پہ کبھی بھی نہیں گا ٹھیک ہے تو آپ نے منصب خلافت کی عزت اور مت آنچ نہیں آنے دی مگر آپ نے انتہائی احتیاط کی بنا پر لوگوں سے کہا کہ یہ کلمہ پڑھ رہے ہیں کلمہ گو ہیں تو میں اجازت نہیں دوں گا کہ آپ کسی کلمہ گو کا خون بہائیں اگرچہ شرن جائز تھا کیونکہ باغی تھے باغی سے لڑائی جائز ہے تعلقات واجب بھی ہو جاتی ہے لیکن یہ پہلا موقع تھا اسلام کی تاریخ میں, آپ اس میں پہل نہیں کرنا چاہتے تھے ٹھیک ہے اور جب آخری دن تھا آخری دن تو آپ کو پتا چل گیا تھا نا کہ آج آخری دن ہے تو آج ان کو مار کے بھی کیا کیا کرنا ہے ان سے اگر لڑنا اس لیے ہے کہ میری جان بچ جائے تو تو بچنے والی نہیں آج میں نے جان جانا ہے تو اس میں سے جس میں گناگار ہونا ہے وہ ہو جائے تو آپ نے دروازے تک بھی کھول دیے تھے کہ جو آتا ہے آگے جو سمجھدار ہوگا یہ بہکا کے لے کے آئے ہیں کہ جی ایسا ظالم خلیف ہے اور یہ ناواز اللہ ایسا ہے ویسا ہے وہ دروازہ کھولا دیکھ کے تو آئے گا اس میں تھوڑی بھی عقل خود ہی سمجھ جائے گا جس نے دروازہ کھول کے رکھ دیا ہم جیسے بدماشوں کے لیے تو اس کے اخلاق کا کیا عالم ہوگا اور ہوا بھی ایسا کتنے لوگ اندر آئے قتل کرنے کے لیے توبہ کر کے چلے گئے ٹھیک ہے اور ایک اور مزید بات آپ کو بتاؤں کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے فقیر بھی تھے فلفۂ راشد ہے بڑھ کے فقی کوئی نہیں تھا ہر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر صحابہ کو لڑنے کی اجازت دیتے آپ لڑیں اور لڑائی کے دوران عثمان شہید ہوتے کیا ہوتا پھر خاص اگر فکہ اربا کی آپ اس میں دیکھیں تو پھر نافذ نہیں ہو سکتا تھا آپ نے صحابہ کو ہٹا دیا مارکی کی صورت ہی آپ نے ختم کر دی گھر میں آپ بیٹھ گئے اب قتل کرتے ہیں گناگار ہوں گے اور قاتل قابل قس بھی ہوں گے سمجھ رہے جی عامر بن جرموزہ تھا اس کا کیا کردار رہا عبداللہ بن سبا کا بتاتا ہوں یہ جنگ جمل میں جو مشاورت ہوئی تھی نا اس کے اندر بعض روایات کے مطابق عبداللہ ابن سبا موجود تھا ٹھیک ہے اور اس نے مل کے پٹی پڑھائی تھی اور بھی کئی لوگ تھے وہ اور اس کے اندر انہوں نے کہا کہ ہنگامہ کرانا ہے ٹھیک ہے تو ہنگامہ اس طرح ہوا تو اس کا یہ عبداللہ بن سبا جو تھا نا یہ سمجھے ماسٹر مائنڈ تھا ماسٹر آن مائنڈ قسم کے لوگ ہوتے ہیں کبھی اس سامنے نہیں آتے ہیں بھینس بدلنے کے ماہر ہوتے ہیں یعنی اگر حضرت علی کے لشکر کے اندر یا کہیں پر اس آس پاس جگہ پر اس نے میٹنگ کی ہے کوئی ضروری نہیں کہ عبداللہ ابن اب بنی کے سامنے آیا ہو ایسے لوگ کچھ بہروبی ہوتے ہیں ابو ادیر سروجی کو تو آپ جانتے ہیں نا بات سمجھ آئی کہ نہیں وہ تو خیر بےچارہ مانگنے کے لیے کرتا تھا ٹھیک ہے کوئی فتنا فساد مقصد نہیں تھا اپنے روٹی روزی کے لیے روٹی روزی کے لیے ایسے ایسے بھینس بدلنے والے لوگ تھے یہ تو فتنوں کے بانی لوگ تھے یہودی نسل لوگ تھے بدبخترین لوگ تھے کوئی ان کے لیے تو جیل سازی اور ان کے بائیں ہاتھ کا کام تھا خیر علم میں تھا تمام چیزوں کو جو فیوچر میں ہونے والی تھی ان کو بھی اندازہ تھا کہ انہوں نے شہادت کو قبول کر لیا اور شہادت کے بعد کئی جنگیں گی اس پر تو وہ اگر چند ہزار کو اسٹیپ کے کر وہیں ختم کر دیتے کیونکہ خلیفہ تھے سب چیزیں تھیں اور تمام سفارت صحابہ نے مشاورت کے اندر بھی یہ چیزیں دفعہ آ کر اجازت مانگی تو وہ کون سی ایسی چیزیں تھیں کہ جی جو حضرت عثمان نبی ربی اللہ تعالیٰ کو روکتی نہیں اور تمام چیزیں بنیاد پر جنم لے لیا کئی صحابہ شہید ہو گئے اور معاشرے کے اندر بہت ساری چیزیں ایک فلسلہ ہیں. تو وہ کون سی ایسی چیزیں تھی کہ یعنی اس کی کی بھی چیزیں سامنے آ ایک ہی چیز تھی, وہ. وہ تھی اللہ کی تقدیر ٹھیک ہے یہ سوال صرف یہاں پہ نہیں ہوتا یہ سوال بہت سی جگہوں پہ ہو سکتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے آگے کیوں نہیں گئے آپ کو کون روکنے والا تھا آپ تبوک سے آگے چلتے جاتے یورپ تک چلے جاتے جہاں تک چلتے جاتے فدوا کے جھنڈے گاڑتے جاتے لوگ دیکھ کے مسلمان ہوتے جاتے ہوں ہم؟ حضرت ہمارے فاروق نے اپنے لشکروں کو حبشا کی سرحد پہ اور ترکستان کی سرحد پہ روک دیا فرمائش سے آگے نہیں جانے آرڈر دے کے اس سے آگے نہیں جانے کیوں روک لیا وہ تو ایک سیلاب تھا یہ چائنا جو یہ ہمارے سر پہ کھڑا ہو گیا یہاں پہ فوجیں روک لیں اس سے آگے نہیں بڑھنا پورا چائنا مسلمان ہو جاتا ہے دو تین سال کے اندر ہے کہ نہیں تو یہ باتیں ساری اللہ کی تقدیر سے ہیں اور اللہ کی تقدیر میں جو سب سے بڑی چیز ہے وہ ہے آزمائش آزمائش ابتلا امتحان وہ ہر زمانے میں ہر آدم کی دنیا میں ان کے آنے سے بھی پہلے ابھی جنت میں ابتلا شروع ہو گیا تھا اور دنیا کے آخری انسان تک چلتا رہے گا آزمائش کی شکلیں تبدیل ہوتی رہیں گی انفرادی زندگیوں میں بھی اجتماعی زندگیوں میں بھی ممالک کے لحاظ سے بھی حکومتوں کے لحاظ سے بھی چھوٹے سے چھوٹے بڑے سے بڑے پیمانے پہ چلتا رہے گا ٹھیک ہے اب جو آپ بات کہہ رہے ہیں وہ کہنے کا تو بہت اچھی ہے تو اس کا نتیجہ ہم کہتے ہیں بہت اچھا نتیجہ ہوتا مفتین ختم ہو جاتے ٹھیک ہے اور کیا ہوتا ہے پھر فتوات ہی ہیں پھر بات وہی ہے سب مسلمان سارے اللہ کے ولی سارے نیک و کار پھر کوئی فسادی آتے پھر ان کو ادھر ہی ختم کر دیتے ہے گے نہیں آزمائشی پھر کہاں جاتی ہیں پھر آپ آپ تصور کریں ذرا کہ دنیا میں سارے ہی اللہ والے ہوں سارے ہی فرشتے ہوں فرشتوں جیسے کتنا مزہ آئے گا ہر وقت مسجد ہی کے اندر بیٹھے رہا کریں لوگ اتنے دھیانت داروں اتنے جو کہ مسجدوں کے اندر ہی نیب افطار پارٹی ہمیں دیتے رہے ہم کھاتے پیتے رہیں اللہ کی عبادت کرتے رہے ایک بات میں کہہ رہا ہوں کہنے کا مقصد یہ کہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے یہاں پہ آپ کو ہر قسم کے لوگوں سے واسطہ پڑے گا اور اس میں خاص بات آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ امت کی تربیت کے لیے اللہ نے صحابہ کی زندگیوں کے اندر ہی وہ سارے حالات ہمیں دکھا دیے ہر قسم کے فتنوں سے جو بعد میں پیش آنے تھے نا آپ کو صحابہ کی, کی سیرت سے آپ شروع کریں اور صحابہ کے جو آخری زمانہ تھا اس میں آپ لے لیں پہلی سبھی ہجری میں وہ ہر قسم کے حالات اللہ نے لا کے دکھا دیے وہ ہر قسم کے حالات کے لیے ضروری تھا کہ یہ فتوحات کا ایک جو سیلاب چل رہا تھا وہ رک جائے اندر کے فتنے بھی پیدا ہوں اندر کے فتنوں سے کیسے نمٹنا ہے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک آپ کو رخ دکھا دیا کہ حت الامکان احتیاط کرنی ہے ابھی حضرت علی کا تو ابھی ہم چل رہے ہیں نا انہوں نے کیا کیا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دو دن نمازیں پڑھائیں نمازوں میں اوقات دکھا کے ایک دن اول وقت میں ایک وقت دن آخر وقت میں کہ درمیان کا ٹائم یہ لمٹ ہے اس سے پہلے نہیں ہے اس کے بعد نہیں ہے تو صحابہ کرام کے اعمال میں ان کے طرز عمل میں ان کی سیاست نہ کو لمٹ نظر آتی ہے اس سے اوپر نہیں جانا اس سے نیچے نہیں جانا اس سے اوپر ہو نہیں سکتا ہے اس سے اوپر کیا ہوگا اپنی جان دے دیے عثمان رضی اللہ نے کہا کہ اس سے اوپر تو کوئی ہو نہیں سکتا نا جی اور حضرت علی نے جو کیا ہے وہ بھی ایک لمٹ ہے آپ اسے زیادہ نہیں کر سکتے ہیں انہوں نے بہت سے لڑائیاں کی ہیں ان کے زمانے میں اندرونی خانہ جنگیاں ہوئی ہیں بہت کچھ ہوا ہے لیکن اس میں ایک لمٹ رکھ دی انہوں نے یہ ساری باتیں آگے آ رہی ہیں خلاصے ہی کہ آزمائش کی مختلف شکلیں تھیں شریعت کی تکمیل تھی اسی کے اندر محمد زکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے شریعت و طریقت کا تلازم میں یہ بہت بڑے اچھے طریقے سے لکھی ہے اسے دیکھیے گا انہوں نے کہا کہ حکام شرع کی کئی صورتیں ہیں کئی اس کے درجات ہیں بہت سے احکام ایسے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ شایان شان ہیں شایان شان ہیں نمازیں ہیں روزہ ہے حج ہے جہاد ہے زکوٰۃ ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اعمال خود صرف بتائے نہیں یہ کر کے دکھائے ٹھیک ہے کچھ شریع احکام ایسے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے متعلق ہو ہی نہیں سکتے تھے جیسے حد فرقہ ہے تو پیغمبر تو معصوم ہے نا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا صغیرہ کا بھی سوال نہیں کبیرہ کی تو بات ہی کوئی نہیں ہے ان چیزوں کے لیے حضور کے زمانے کے بعض صحابہ نے اپنے آپ کو پیش کر دیا گویا کے پیش کر دیے سے انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ ہم یہ گناہ کرنا چاہتے ہیں اللہ کی تقدیر نے کروا دی ان سے اور ان پہ حدود جاری ہو گئی چوری میں بعض صحابے کے ہاتھ کٹے بعض پہ حد زنا جاری ہوئی ہے بعد میں حد حد قذف جاری ہوئی ہے بعد میں حد حد جاری ہوا کہ نہیں ہوا اگر فضول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ چیزیں نہ ہوتیں تو بعد میں تو کسی کو اختیار ہی نہیں تھا ایسا کرتا اور بھائی کہاں چور کے کہ یاد کٹے نبی ہاؤس نے تو کبھی نہیں کٹائے آسلم نے کبھی کسی کے پر حد زنا جاری نہیں کی کوئی سنسار نہیں ہوا بعد میں کسی کون ہوتا ہے بھائی کرنے والا نہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبانی ہی بتایا زبانی ہی بتانے پہ اکتفا نہیں کیا عملن بھی کر کے دکھایا صرف اگر چور کی سزا اور یہ زانی کی سزا سے زبانی ہوتی تو لوگ کہتے ہیں عملی کیفیت کیا ہے اس کی عملی کیفیت کیا ہے ہو سکتا تھا تحریف کرنے والے اس لفظ کو کسی اور لفظ سے محمول کر دیتے ہیں کہ جناب یہ جناب یہاں حد سے مرا ہے یہاں سنگسار کرنے سے مراد کوڑے سے مراد پتہ نہیں کیا فرانسیز مراد ہے کہ نہیں وہ کر کے بھی دکھا دیا اور ان صاحب نے تکوینی طور پہ اپنے آپ کو پیش کر دیا اگر شیخ الدی صاحب نے یہاں پہ ایک مصرا نقل کیا ہے بڑا عزیز کہ ان صاحبہ نے گویا اللہ کے سامنے یوں کہہ دیا کہ اے اللہ آپ کے دین کے لیے مال بھی قربان جانے بھی قربان اور عزت قربان کرنے کا ٹائم ہے تو عزت بھی قربان ہے لوگ چاہیں ہمیں جو بھی کہیں تو مشق ناز کر خونے دو میری گردن پر تو کچھ اعمال اس طرح کے تھے پھر فرمائے کہ کچھ اعمال ایسے تھے کہ نہ نبی کی ذات سے متعلق نہ زندگی زمانے سے متعلق ہو سکتے تھے وہ کیا ہے فتنہ خروج بغاوت وغیرہ یہ چیزیں اب حضور وسلم کے زمانے میں اگر کوئی بغاوت کرتا مسلمان تو نہ رہتا تو کافر ہو جاتا نا بغات تو ہیں ہی وہ جو مسلمان ہوں اگر وہ کافر ہیں تو کافر ہر بھی ہے اسے تو جہاد ہے پھر بغات سے لڑنا اور وہ الگ مسائل ہے جی ہاں تو آس وسلم کے زمانے میں ہو گیا نا اس کے سارے احکام مسائل سارے آ گئے سامنے بہات آس وسلم کے زمانے میں ہو نہیں سکتے تھے اس کے لیے پھر صحابہ کا زمانہ اللہ کی تقدیر نے صحابہ کا زمانہ چنا ہے صحابہ کا زمانہ چنا ہے اور صحابہ کے زمانے کے اندر بھی شروع کا زمانہ نہیں ایک تو صدیق اکبر کا زمانہ ہے وہ مرتدین ہیں وہ الگ ہیں ٹھیک ہے مدیان نبوتیں پھر استحکام کا دورہ آ گیا استحکام کا دور سن پینتیس ہجری تک تھا اتنا اللہ نے چاہا کہ مستحکم ہو جائے مسلمان کے بعد میں وہ فتنہ کا دور آئے بھی تو آ کے چلا جائے مسلمانوں کی سرحد پامال کرنے کی کسی کو ہمت نہ ہو عالم اسلام ویسے ہی محفوظ رہے بیچ کے اندر یہ زمانہ آئے اور آ کے چلا جائے تو زمانہ حضرت علی کے دور میں آیا ٹھیک ہے اور وہ سارے احکام جو بغات سے متعلق زمانے مدون ہوئے پھر بغات کی بھی دو قسمیں ہیں کیا آپ کہہ بغاوت کی دو قسمیں ہیں ایک ہے بغاوت نادی اور ایک ہے بغاوت اشتہادی بغاوت اشتہادی کے اندر جس سے خطا ہوئی ہے خروج ہوا ہے وہ مشتہد ہے خروج کی وجہ سے یہ تو کہا جائے گا خطا ہے یہ نہیں کہیں گے صحیح کیا ہے خطا ہے لیکن اشتہاد کی وجہ سے یہ بھی ہم نہیں کہیں گے گناہ گار ہے بلکہ اشتہاد کا اجر بھی اس کے لیے تو یہ حضرت امیر معاوی جام آگے ابھی جائیں گے اس پہ بات آئے گی اور ایک ہے بغاوت عنادی یہ بغاوت فسادی وہ مثال بھی اللہ نے حضرت علی کے دور میں دکھائی ہوا ہے خوارج کی وہ بھی باغی تھے لیکن وہ فسادی تھے وہ سرکش تھے وہ بے دین تھے <ıkets> کلمہ البتہ پڑھتے تھے حضرت عثمان نے اسی قسم کے لوگوں کے ساتھ آپ نے ایک دوسرا ایک لمٹ دکھائی ہے اس سے زیادہ بھائی کیا ان کے ساتھ ہو سکتا ہے اس سے زیادہ زیادہ رعایت کیا ہو سکتی ہے وہ دکھا دیا نا حضرت علی نے وہ دکھا دیا کہ اس سے زیادہ ان کے اوپر اٹیک نہیں ہو سکتا حملہ کیا لڑائی کی قتل کیا ان کو البتہ یہ کہہ دیا کہ لڑائی میں جو بھاگ رہا ہے اب آپ نے اس میں حملہ نہیں کرنا ہے کافر میدان سے بھاگیا پیچھا کر کے تاقب کر کے قتل کر سکتے ہیں پاخی کو قتل نہیں کر سکتے ان میں جو گرفتار ہو گیا آپ اسے قیدی بنا سکتے ہیں بعض صورتوں میں بالعموم قیدی سے بنا سکتے یہ خطرہ ہو چھوڑا تو یہ اپنی قوم کو مضبوط کر دے گا ورنہ اگر ان کی جمعیت منتشر ہو گئی ہے پھر آپ قیدی بھی نہیں بنا سکتے ان کے مال کو آپ غنیمت کے طور پہ جمع نہیں کر سکتے کافر کا مال تو اٹھایا جاتا غنیمت میں ٹھیک ہے تو یہ سارے حکام حضرت علی کے دورے مدون ہوئے ٹھیک ہے تو یہ ساری حکمتیں جو صحابہ کرام نے نا میں کہتا ہوں وہ تیز آندھی تھی جو آپ نے برداشت کر لی اور ان آندھیوں کے اندر میں اگر اسے یہ کہوں کہ ایک اینٹی وائرس اس کے اندر موجود تھا تو یہ غلط نہیں ہوگا آپ جانتے ہیں بہت سے بچے مٹی کھاتے ہیں کھاتے ہیں کہ نہیں ان بچوں کی قوت مدافعت بڑی مضبوط ہو جاتی آگے چل کے آگے چل کے ان کا ہضمہ اتنا مضبوط لکڑ ہضم پتھر ہزم یعنی جلدی وہ متاثر نہیں ہوتے ہاں چیز تو غلط ہے نا بچوں کو روکنا چیز تو نخص... نہیں آپ روکیں آپ کے روکنے سے پھر بھی وہ کھائیں گے روکیں گے نہیں تو پھر تو وہ دونوں ہاتھوں سے وہ کھائیں گے آپ روکیں وہ اپنی جگہ تلاش کر ہی لیتے ہیں اگر آپ ان کو گھر میں بند کریں گے تو آپ کے چپروں کے ساتھ جو مٹی ہے آپ کی जाकर موجود کونے میں جا کے اس کو چاٹ لے گا صاف ستھرا کر کے دے گا اپنا حصہ وہ لے لے گا وہ ہمارے <coughs> گھر میں بچے ہیں چھوٹے تم کو بہت روکتے ہیں تو ایک دن میں دیکھا کہ وہ گاڑی کے شیشے کے اوپر جو گرد دگی ہے نا وہ, ہمیں, وہ ہوتی تھی اگلے دن وہ تو پہلے وہ ڈاکٹر ہی منع کرتے تھے اب جو نئی تحقیق آئی آپ زیادہ فیلڈ کے لوگ یہاں بیٹھے ہوں گے کہ ڈاکٹروں نے کہا کہ وہ چیز ہے تو غلط کہ جسم کے اندر جا کے وہ قوت مدافعت پیدا کر دیتی ہے آگے چل کے وہ لوگ مضبوط ہو جاتے ہیں آپ اس کو مزید سمجھ لیں نا بہت سے لوگ اپنے بچوں کو ٹھنڈی ہوا گرم ہوا ہر چیز سے بچا بچا کے رکھتے ہیں بالکل بعض شہری جو ممی ڈیڈی قسم کے لوگ جو نا برگر فیملی وہ بچے پھر کسی کام کے نہیں ہوتے وہ ایئر کنڈیشن میں باہر نکل ہی نہیں سکتے وہ ذرا سا باہر نکلا یا سردی میں ہیٹر سے باہر نکل چھینکے آنا شروع ہو گئی یہ امریکہ یورپ وغیرہ کے اندر لوگ وائرس کا اتنا شکار کیوں ہو رہے ہیں قوت مدافعت ختم ہے زندگیوں کو انہوں نے اتنا آسان بنا لیا ہے انہوں نے کہ گویا جنت بنانی کوشش کی ہے نہ دھوپ لگے نہ گرمی لگے نہ سردی لگے ایک ہی درجہ حرارت چوبیس گھنٹے میسر ہو تو پھر آپ چاکلیٹی ہو جائیں گے پھر آپ ٹھیک ہے کوئی ہلکا سا آپ اگلی رکھے گا تو آپ ٹوٹ جائیں گے آپ دھنس جائیں گے آپ خراب ہو جائیں گے امت مسلمہ کو پہلی صدی ہجری میں صحابہ کی موجودگی میں جو ہے جن کا قول و فعل ہمارے لیے حجت تھا ان حضرات کی موجودگی میں ایسے جھٹکے دیے گئے ایسے دیے گئے کہ اس امت کے اندر ایک پاور پیدا ہوگی پاور پیدا ہوگی یہ ہومیوپیتھک دوائی ہوتی ہے نا اس کو ایک قطرہ لے کے اس کو ڈالتے ہیں اس کو جھٹکے دیتے ہیں اس کو جتنے جھٹکے دیتے اتنی پاور بڑھتی جاتی ہے اس آپ کہہ رہے ہیں پتنی کیا کر رہے ہیں جھٹکے مار رہے پتنی کیا ہوگا اس ڈاکٹر کو وہ اس کی پاور بڑھا رہا ہے ایک شخص کو آپ تربیت دیتے ہیں کراٹے میں پہلوانی میں کتنی چوٹیں اس کو لگتی ہیں لوگ اگر جو بندہ اس چیز کو نہیں جانتا اس حکمت کو کہے گا بندے کو کمزور کر رہے ہیں جی روز اس کو مکے مارتے ہیں یہ بےچارا کمزور ہوتے ہوتے ٹوٹ جائے گا اور نہیں بھائی وہ جتنے لگیں گے وہ اتنا ہی بڑا سپرمین بنتا جائے گا پھر اس کی ایک کھا کے کوئی اٹھے گا نہیں پھر یہ ایسا ہو جائے گا تو وہ جو حالات آئے ہیں مسلمانوں پہ اس سے جو سب سے بڑی جو چیز مسلمانوں کو ملی ہے وہ تو شریعت کی تکمیل ہوئی ہے اس کی وجہ سے دوسری چیز ہر قسم کے حالات کے اندر آپ کو اسوا آپ کے سامنے آ گیا ہے شرع احکام کے علاوہ بھی بہت سی چیزیں تکنیک سے تعلق رکھتی ہیں حکمت سے تعلق رکھتی ہیں تیسری چیز یہ کہ آپ حالات سے متاثر نہیں ہوتے جس بندے کو کاروبار میں پہلی بار لاس ہونا اس کی حالت کچھ اور ہوتی ہے ایک بندہ کاروبار بیس سال سے کر رہا ہے اس کو نقصان ہوا نا تو آپ تو جا کے منہ لٹکا کے بیٹھیں گے جی شیخ صاحب سونا آپ کا اتنا نقصان ہو گیا وہ تو مسکرا ہو گیا ہوتا ہے یہ تو ہوتا رہتا ہے آج نقصان ہے کل فائدہ بھی ہو جائے گا انشاءاللہ تو وہ سارے منافع بھی اور نقصانات بھی صاحب اکرام کی موجودگی میں اللہ نے سب دکھا دیا چائے کا ٹائم ہو رہا ہے جی ہے نا جی بس اب